أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فقال الإمام الشافعي رحمه الله الشكوت إلى وكيع سوء حفظي الحمد للہ اول اللہ تبارک مطالعہ کا بےحد شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب لوگوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے منتخب فرمایا ہے اور یقیناً اللہ تبارک مطالعہ ہمارے حق میں بھرائی چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی اس کا ترجمہ سب لوگ سنتے اور پڑھتے ہوں گے کہ اللہ تبارک مطالعہ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور جسے دین کی سمجھ مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی اور میں یوں کل حکمت فقد ہوتی جسے حکمت مل گئی حکمت سے مراد کتاب سنت کا صحیح علم صحیح سمجھ صحیح فہم کتاب و سنت کا صحیح علم صحیح سمجھ صحیح فہم کیونکہ آج اور صحیح سمجھ, سمجھ کا اور صحیح فہم کا مل جانا صنعت صالحین کے فہم پر کتاب و سنت کا نصوص کتاب و سنت کا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے جن لوگوں نے اس انداز سے کتاب و سنت کو نہیں سمجھا گئے تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو کتاب سنت کا علم صاحب کرام صلف صالحین کے منحج کے مطابق مل رہا ہے اور الحمدللہ یہ دسواں دورہ علمیہ کونسا ہے کون سا ہے دسواں دورہ علمیہ ان دورات علمیہ میں ہم لوگوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی بہت ساری دین کی باتیں اگر اگر شمار کیا جائے کم از کم کم از کم دورہ علمیہ میں دس دورہ علمیہ میں کم از کم ہم لوگوں نے ایک ہزار سے کم حدیثیں نہیں سنی ہوں ان شاء اللہ مارکت میرے بھائیوں علم دین سیکھنے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ علم دین کی حفاظت کرنا کیسے ہم اس علم دین کی حفاظت کریں گے اس کے بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے طریقے ہیں نمبر ایک علم دین سیکھنے کے بعد علم دین کی حفاظت کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو یاد رکھا جائے سینے میں محفوظ رکھا جائے عمل کے تعلق سے عبد اللہ مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے تھے کتنی دس آیتیں سیکھتے تھے ان کا معنی اور مطلب سمجھتے تھے پھر یاد کرتے تھے اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے اگلی دس نہیں سیکھتے تو دیکھیے سیکھنا سیکھنے کے بعد عمل کرنا اور یاد کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیف ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ آج الحمد للہ احل الحدیف اور محددین کے چہروں پر جو روحانیت اور نورانیت نظر آتی ہے وہ اللہ کرسور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت ہوتی ہے یا برکت ہے رسور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا نب اللہ مقالتی وَعَاهَا سَمِعَا کہ اللہ اس شخص کو تر تازہ رکھے تر و تازہ رکھے جو میری ایک بات سنے اس کو محفوظ رکھے اور پھر اس کے بعد اسے جیسا سنا ہے ویسا لوگ دوسروں تک پہنچا ہے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑے شرط کی بات ہے تو علم دین سیکھنا اس کی حفاظت کیسے عمل کے ذریعے سے یاد کرنے کے ذریعے سے اور اس علم دین کا مداکرہ اور مراجا کرنے کے ذریعے سے مراجا کرنے کے ذریعے سے ہم نے دس دورہ علمیا کر لیا ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہو گئی اور ہم نے نام لکھا لیا لیکن اگر مراجا نہ ہوا ریزن نہیں ہوا اس کا اس کو ہم نے بار بار پڑھا نہیں دہرایا نہیں تو یہ علم بڑا غیور ہے جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کے پاس سے رخصت ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت نہیں کرتا اس کے پاس یا علم نہیں رہ جاتا تو اس کا مراجہ کرنا چاہیے साथ ہی ساتھ साथ کے ساتھ ساتھ علم का کا مذاکرہ ہونا چاہیے چند ساتھیوں کو بیٹھ کو بیٹھ کر کے انہیں چاہیے کہ وہ جو پڑھے ہیں جب جو اب تک جو, جو کورس کیا ہے اور دور علم کیا ہے ان کتابوں کا مراضہ کرے بیٹھ کر کے پڑھے ایک دوسرے سے پوچھے ایک دوسرے سے اس کا مذاکرہ ہوگا تو اس سے کیا ہے وہ علم محفوظ ہوگا اور پھر اس کے بعد باری آتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم کیسے پہنچا سکیں گے اسے دوسرے تک اور علم دین سیکھنے یاد کرنے کے بعد پھر جو ہے اسے دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ امانت ہو جاتی ہے ہمارے پاس اس علم دین کی اور یہ علم دین امانت ہے ہمیں اسے دوسرے دوسروں تک کیا کرنا ہے پہنچانا ہے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہیں جو سن رہے ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک جن تک باتیں نہیں پہنچی ہیں ان تک یہ باتیں پہنچائے اور صنف صارحین نے صاحب کرام نے تابیری تبا تابعین صنف صالحین اس امت کے مستحدین اور محددین نے اس امانت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی محدید کا بہت اچھے انداز میں اس نے کے ساتھ اس کو ادا کیا یہی وجہ ہے کہ آج یہ امانت ہم تک صحیح انداز رحمد اللہ پہنچی ہوئی ہے تو بھائی ماضی دو اور دوستو شیخ کے درس کا وقت کافی پہلے شروع ہو چکا ہے لیکن چند باتیں دل میں تھی کہ ہم اسے ذکر کر دیں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے سامنے کہ ہمیں یہ عڑی میں دین جو مل رہا ہے بہت بڑی نعمت اس کی حفاظت کریں اپنے علم کے ذریعے سے مناجہ کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا کر کے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے امانت داری کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق بخشے اور شیخ کی ذات گرامی تعارف م... <تالي تاعرخ> نہیں ہے بار بار شیخ آ چکے ہیں اس لیے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا ہوں اور شخص سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا در سے سلوک ہیں اللہ مبارک و تعالیٰ سب کو صحیح انداز میں سننے عمل کرنے کو فکر م... بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد الله تعالى قال شكر هي उसका احسان اپنے دین کا طالب علم بنایا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں طالب علم بنا اور ہمیں وہ علم سکھلا جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمارے علم میں زیادتی نصیب فرما ہمارا علم بابرکت ہو ہم جہاں بھی رہیں بابرکت رہیں اور جہاں بھی جائیں اللہ کے دین کے علم کی روشنی لے کر کے جائیں امت ہم سے مستفید ہو امت کو ہم سے فائدہ ہو ہمارا علم ہمارے لیے فجر بنے ہمارے خلاف فجر نہ بنے اور یہ علم ہماری اور ہماری قوم ہماری امت کی اصلاح کا سبب بنے اور اس علم کے ذریعے کبھی بھی ہم کسی فتنے کا شکار نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے <تصفح> عزیز ساتھیوں آج اس دورہ ڈیمیا میں جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے سے بھی آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں اس کتاب کی اہمیت اور اس کے مصنف کی اہمیت پر روشنی ڈالنا ضروری نہیں ہے میرے لیے کیونکہ یہ پہلے سے آپ لوگوں کے سامنے ہے لیکن اس کتاب کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی بڑی ہی واضح ترین ہے اور اس اور اس کے مصنف کی بھی ایک عادت اور خوبی بڑی ہی واضح ہے کتاب پڑھنے والے انسان کو محسوس ہوگا کہ مصنف کا ایک خاص انداز ہے اس کتاب میں عمومی طور پر اس کتاب کے مصنف میں بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے امت کے لیے اپنی قوم کے لیے اور ایک عام مسلمان کے لیے طالب علم کے لیے بہت ہمدردی ہے ایک ایک درد ہے مصنف کے دل میں جس درد کو لے کر کے وہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس درد کو اس اخلاص کو جانا اور اس کی بنا پر آج تک اس کا نام موجود ہے اور آج بھی یہ کتاب زندہ ہے یہ مصنف جو تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں تھے تیسری کے آخر میں اور چوتھی کے شروع میں اور آج چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور آج بھی ان کا ذکر زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا انشاءاللہ کیونکہ اس کتاب کے مصنف میں ہر ہر لفظ سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ مصنف امت کے کتنے خیر خار ہیں کہیں پر ان کے اسلوب میں اگر سختی ہے عمومی طور پہ تو اس لیے نہیں کہ وہ سختی ان کا شیوا ہے یا سختی کرنا ان کی زندگی کا یا ان کی عادت ہے نہیں بلکہ یہ سختی اگر ہے تو اللہ کے لیے ہے اللہ کے دین کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے صحابہ اکرام کے لیے اللہ کے رسول کی سنت کے لیے توحید کے لیے ایمان کے لیے سنت کے لیے ہے اور اس کا مقصد بھی در حقیقت خیر خاہی ہی ہے ہمیں اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے کوئی مخالفت کا محاذ کھولا ہوا نہیں ہے یا مخالفت کرنا ان کا شیوا نہیں ہے یا کسی پر سخت کلامی کرنا یہ کوئی ہمارا یا اہل سنت وال جماعت کا ایک عام سا شیوا یا عادت نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہوتی ہے جو وقت کے اعتبار سے کھڑی ہوتی ہے اور کوئی بھی بندہ جو نرم مزاج بھی ہو لیکن وقت کے اعتبار سے وقت کے حالات کے اعتبار سے اس میں سختی آ جاتی ہے اور وہ سختی در حقیقت ایک طرف وقت کا تقاضا ہوتی ہے دوسری طرف اللہ کے دین کی حرمت کا تقاضا بھی ہوتی ہے اس سے قبل کہ ہم کتاب کے اندرونی مضامین میں گھسیں میں کچھ چند باتیں تمہیلی طور پر کہنا چاہوں گا اور اس میں درمیان میں آپ حضرات سے بھی پوچھتا رہوں گا آپ حضرات جانتے ہیں کہ مذہب سلف اور مذہب اہل سنت والجماعت یہ حدیث شریف میں جس طرح آیا کہ ما انا علیہ و اشالی اس حدیث کے ٹکڑے کی ترجمانی ہے مذہب یعنی صلاف کیا ہے وہ طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور صحابہ اکرام کا تھا اس لفظ کو سن کے کوئی یہ نہ سوچ لے میں صرف بطور نافلہ کے کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ سوچ لے کہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کے بعد ختم نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابتداً جو لوگ اسلام کے نزول کے وقت موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے قرآن نازل ہو رہا تھا شریعت نازل ہو رہی تھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صحابہ تک پہنچا رہے تھے آپ صحابہ نے اس اس کو سمجھا لیا اس پر عمل کیا آپ نے بھی دیکھا صحابہ عمل کر رہے تھے لہٰذا آپ نے جس طرح عمل کیا صحابہ نے اس طرح اس پر عمل کیا صحابہ نے اس کو سمجھا یہ دو یہ دو چیزیں یہ دو لوگ جو ہیں یا دو, دو, دو گروپ ایک اللہ کے وسلم بتاتے خود اور دوسرے صحابہ اکرام یہ اصل اول نمونہ ہے اس کے بعد ہر وہ شخص نمونہ ہوگا جو اس نمونے کے مطابق چلتا آئے گا ورنہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ نہیں صحابہ کے بعد تعبین اور علما حجت نہیں ہیں خاص کر ہمارے اس منہجی مسائل میں علما منحص المجموع حجت ہیں کیونکہ علماء کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکا لیکن ہر ہر شخص حجت ہے ہر ہر بات میں یہ مسئلہ دوسرا ہے کیونکہ ہر انسان سے کبھی کبھار بھول چوک ہوتی, ہوتی ہے غلطی بھی ہوتی ہے غلط فہمی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی علم کی کوئی شاخ اس تک پہنچی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی واضح نہیں ہوتی اس اعتبار سے ہر شخص ہر بات میں حجت نہیں ہے لیکن محض المجموع علماء ہی کے ذریعے ہم دین کو سمجھتے ہیں اور ان علماء نے اپنے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اس طریقے سے جب یہ صنعت جاتی ہے اوپر تو گزرتی ہوئی اہل علم سے گزرتی ہوئی تابعین کے تک پہنچتی اور تابعین سے صحابہ تک اور صحابہ کرام سے اللہ کے ربی تک پہنچتی اہل سنت وال کا جو مذہب ہے وہ ما انا علیہ و کی تفسیر ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ما انا علیہ و یہ قول اور اعتقاد اور عمل ان تینوں چیزوں میں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ طریقہ اعتقادی بھی طریقہ اہل سنت و جماعت اور اہل صلف کا مذہب صلف کا ان کا اعتقادی بھی ہے اعتقاد میں بھی ہم پیارے نبی وسلم کے طریقے اور صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق ہیں قول میں بھی اور عمل میں بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں یعنی کوئی بھی بندہ اس وقت تک اہل سنت والجماعت کا بندہ شمار نہیں ہوگا منہجی اعتبار سے جب تک اس کا قول اس کا اعتقاد اور اس کا عمل یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام اور اللہ کے نبس مطابق نہ ہو جائیں بسا اوقات بعض لوگ یا تو غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پہ اعمال میں ظاہری اعمال میں سلف کی طرح ہیں صحابہ اکرام کی طرح ہیں کتاب و سنت کے نصوص میں جن اعمال سے منع کیا گیا ہے ہم ان سے بچے ہوئے ہیں تو ہم سلفی ہیں لیکن ان کے دلوں میں یا ان کے ذہنوں میں بعض ایسی افکار گھسی ہوئی ہیں بعض ایسی افکار بیٹھی ہوئی ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہے لیکن انہیں پتہ نہیں اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھ رہے ہیں یا سلقی سمجھ رہے ہیں لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھے میں نے پچھلے بار کے پروگرام میں ہلکا سا اشارہ کیا تھا دائش کے متعلق باتیں ہوئی تھی کہ یہ لوگ ظاہری طور پہ تو شرکیات سے عملی شرکیات سے بچے ہوئے ہیں ظاہری طور پہ جو عملی بدعات بھی ان سے بچے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اہل جی اور صلحی ہو گئے لیکن ان کے دلوں میں جب اگر کوئی اعتقادی بدت ہوگی تو وہ سلقی نہیں ہوگا کیونکہ اہل سننا وجما عقیدہ اور عمل دونوں میں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہیں یہ بات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں کتاب پڑھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بداعت کتنے طرح کی ہوتی ہے بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں اسی انہیں باتوں سے خلاصہ بتلائی کون کون سی بدعت دو طرح کی ہوتی ہیں ظاہری اور باطنی احتقادی اور احسن تون عملی ہو گئی اور باطنی وہ اعتقادی ہو گئی اسی طریقے سے کفر بھی ایسے ہوتا ہے حالانکہ کفر کی بھی اقسام الگ الگ اعتبار سے ہوتی ہیں اور شرک کی بھی اقسام الگ الگ اعتبار سے ایک رمومی طور پہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے دیکھیں گے اگر تو ظاہری شرک اور باطنی شرک کوئی انسان دل کے اندر اگر رکھ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ بھی مدد پہنچا سکتا ہے لیکن وہ کسی کو مانگے کسی سے نہ ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائے تو کیا وہ مومن ہے مشرق ہے وہ کافر اسلام سے خارج ہو تو اسی طریقے سے پنجاٹوں کا مسئلہ بھی ہے آپ دیکھیں گے کہ جو یہ جو تقسیم ہے ظاہر اور باطن کی حقیقت یہ ہے کہ جو باطنی مسائل ہیں ان خرابیوں کے چاہے وہ میں سے ہوں شرکیات ہوں یا بجریات ہوں بادمی بداعت جس کو ہم قلبی یا اعتقادی بداعت کہتے ہیں یہ بدعت ظاہری بدت سے بہت زیادہ خطرناک ہے ظاہری بداعت والا بندہ یعنی ہر چیز کے مراتب ہوتے ہیں ان کے اپنے اندر مراتب یہ ہی ہے کہ ظاہری بداعت بڑی خفیب ہوتی ہے اور ظاہری بداعت یعنی عملی بداعت میں تدیل پایا جاتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ بریلوی حضرات جو ہمارے یہاں پر طور پر بریلوی حضرات کی بدتوں سے معروف ہیں بدعت سے معروف حالانکہ جتنے بھی مخالطین اہل سنہ ہیں مخالفین سلفیہ ہیں مخالفین اہل حدیث ہیں وہ سارے کے سارے اہل بدت لیکن ہمیں کبھی کبھار ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کی بدت کی کہاں ہے خاص کر مان لیجیے کہ اہل اہل دیوبند ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں بعض اوقات کسی کسی کو یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے پاس بدات کون سی ہے یہ بدتی ہے کہ نہیں ہے عمومی طور پہ بداعت کا ٹھپا اگر لگتا ہے بدت کی کیٹیگری میں جو لوگ شمار ہوتے ہیں وہ بریلوی مکتبے فکر کے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس عملی بدعات ظاہر ہے لیکن آپ مجھے یہ بتلائیے کیا ایک عام سا بریلوی بندہ جو جس کی فطت خراب نہ ہوئی ہو یا جو نئے علوم اور نئی تعلیم یافتہ جماعت اور طبقے سے نہ ہو بلکہ وہ عام سادہ لوہ بندہ ہو جو دیندار دین پسند ہے اور لیکن وہ بجاتے بھی کرتا ہے کیا اس کے یہاں دینداری نہیں پائی جاتی بہت دیندار ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں اہل دیوبند سے متعلق جو لوگ ہیں جو ظاہری بداعت میں مقتلع ہیں خاص کر جماعت تبلیغ آپ دیکھیے کہ بے حد بے انتہا ہے دینداری جس دینداری سے مراد عملی طور پہ دین میں گھسا ہوا ہونا اللہ کو اور اللہ کے دین کو اچھا سمجھنا اس سے محبت کرنا اس پر عمل کرنا اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ چیز ان تمام اہل وغیرہ پائی جاتی ہے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ ظاہری اور عملی بدعت میں مبتلا ہو تو عملی بکاس دین سے دور نہیں کرتی بلکہ دین میں رکھتی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی بدت کی وجہ سے دور ہوتا ہے مانوی طور پہ لیکن وہ اپنے آپ کو دین کے اندر سمجھتا ہے اور دین میں دین دار شمار ہوتا ہے دین پر عمل بھی کرتا دین کے لیے مرتا پیٹتا بھی ہے سمجھنے کی نہیں یہ بات پتہ یہ چلا کہ عملی بتا کیونکہ وہ بنتا ہے جو سادہ سا انسان ہے جاہل ہے اور ایک سادہ لوہ ہے اور دین کا اس میں جذبہ ہے وہ بدعت بھی کرے گا تو دین کے اندر رہے گا پتہ یہ چلا کہ عملی جگہ عمومی طور پہ دین کے مخالف نہیں ہوتی تر کے مخالف نہیں ہوتی اور بندہ دین کے اندر باشارہ زندگی گزارتا ہے یہ اور بات ہے کہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ میرا, میرا ہو کیا رہا ہے لیکن جو اعتقادی بدعت ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہے اعتقادی بدعت یعنی بندہ عملی طور پہ کوئی غلط بدعت میں مبتلا نہیں ہے عملی طور میں وہ لگا, آپ کو لگے گا کہ سیدھا سادھا صحیح صحیح ایک عام انسان ہے عام مسلمان لیکن وہ عملی بدعت اعتقادی بدعت میں اگر مبتلا ہے تو اعتقادی بدعت انسان جہالت سے حاصل نہیں کرتا دل میں جو ہوتی ہے وہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ فہم اور تدبر کا مرکز دل ہے اور دل کا دماغ کا تعلق ہے تو جو بات دل میں آتی ہے وہ اس کے اپنے دماغ میں پکتی رہتی ہے اور اس کے اعتبار سے اس کے تصرفات ہوتے ہیں تصور اپنے امال کو چھپا لیتا ہے لیکن بدعت اندر چھپا عمل ظاہری طور پر بدت متروج نہیں کرتا لیکن بدت اس کے دل میں چھپی ہوتی ہے اعتقادی بداعت انسان کو دین کے خلاف لے کے جاتی ہے یعنی عملی بجات ظاہری طور پہ دین میں رکھتی ہے بامل با شرح رکھتی ہے انسان کو لیکن اعتقادی بدعت ملحک بناتی ہے شریعت کی کم مذاق اڑا دیتی ہے وہ بندہ اندر اندر ہنسرا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر عام لوگوں کو دیکھ کر ہنسرا ہوتا ہے تو اعتقاد پتہ یہ چلا کہ ابھی یہ بات مختصر ہے ان شاء تفصیل آئے گی اس کی اعتقادی بدعت انسان کے لیے اور دین کے لیے یعنی اس بندے کے لیے بھی ہلاکت خیز ہے کیونکہ اس بندے کو بھی دین سے دور کر دے گی اور پھر وہ بندہ دوسروں پر بھی مطا, یعنی موثر ہوگا اور عام انسانوں کے لیے دین کے لیے بہت خطرناک ہے عملی طور پر ایک بندہ اگر مدع کرتا ہے ہاں وہ بھی مضموم ہے لیکن اس کی بدائت اتنی خطرناک نہیں جتنی خطرناک عقدی اعتقادی بدائت ہے میں یہ بات آپ آزاد کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کتاب میں آپ جگہ جگہ پائیں گے امام بربہاری رحمت اللہ علیہ کو کہ وہ اہل بدت پر سخت شکنجہ کستے ہیں سخت کاروائی کرتے ہیں اہل بدت کے خلاف کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو چھوڑ دو ان کو اگر تم دیکھو ایسا ہو رہا ہے آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ بندہ ایسا کر رہا ہے سمجھ لو کہ صاحب دفتیں تو یہ ایسی بات کہتا ہے فلاں کی تعظیم کرتا ہے فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے فلاں کو اچھا سمجھتا ہے سمجھ لو صاحب بدتیں فلاں کو اگر برا سمجھتا ہے فلاں امام کو فلاں عالم کو فلاں صحابی فلاں تاوئی کو سمجھ لو صاحب بدتیں چھوڑ دو اس کو اس کے اندر ابھی اقوال آئیں گے بعض علمائے سلف نے ایسی ایسی سخت باتیں کہہ دی ہیں ایک بزرگ یعنی اسی میں اسی میں ذکر آئے گا ایک عالم تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کسی گھر سے نکلا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تم کہاں سے آ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں سولہ بندے گھر سے گھر میں تھا اس سے ملاقات کر کے آ رہا یہ <coughs> جانتے دیکھوں میں گتی ہے انہوں نے کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم اگر تو زنا کر کے مر جائے مجھے گوارا ہے تو اللہ تعالی سے ملاقات کرے تو اس حال میں کہ زانی تھا شراب پیتا تھا مجھے گوارا ہے محبوب زیادہ مجھے پسندیدہ ہے اس بات سے کہ تو اس بندے کے ساتھ رہ کر کے بدنتی ہو کر کے مر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب پتا بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس کی شرح آئے گی آگے چل کر کے علماء نے پہلے پتا کے مقابلے میں گناہ کرنے والوں کو اور گناہ کو ہلکا قرار دیا تو میں یہ تمہید کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی پتا ہیں جن کے جن کی وجہ سے علماء نے شراب پینے کو زنا کرنے کو لبافت کرنے کو تک آسان قرار دے دیا یہ نہیں کہا کر لو یہ کہا کہ اگر تو ایسا کر کے مرے تو ہمیں زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ تو بدتی کے ساتھ رہ کر کے مرے اور بدتی بن کر کے مرے کیوں کیونکہ اللہ تعالی ایک گنہگار بندے کو بخش سکتا ہے لیکن یہ جو بدایتی لوگ ہیں ان لوگوں کی بخشش کے متعلق سلف سخت موقف رکھتے تھے یہ نہیں کہ بخشے نہیں جائیں گے توبہ کرنے والا بخش جائے گا لیکن یہ جو بتایاتیں تھیں ان کے سامنے وہ ایسی بھی جگہ تھیں جو انسان کو الہاد پہ لے کے جاتی ہیں کفر پہ لے کے جاتی ہیں تو پتہ چل کہ فلاں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کچھ دنوں بعد کافر ہو جائے گا اور مشرک بڑھے گا یا کافر اور ملحد بن کے بڑھے گا تب تو اس کی دنیا کا دونوں تباہ ہو گئی لیکن اگر اس کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اور گناہوں میں مبتلا رہے گا شرابیں پیے گا زنا کرے گا کم سے کم اسلام پر تو بڑھے گا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے میں یہاں اس تمہید کے بعد اس میں جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتقادی بتاط بہت زیادہ خطرناک ہے عملی بدعت کے مقابلے اور ان سب صارفین نے جنہوں نے ان بداعتوں کا مقابلہ کیا ان کے زمانے میں آپ کو یہ عید میلاد النبی یا گیارہویں اور, اور تیجا چوتھا چالیسواں یہ سب نہیں مل جائیں گے آپ کو ان کے اس زمانے میں آپ تاریخ پڑھ لیجیے آپ کو یہ, کوئی, یہ سب بدتیں بہت بار میں یاد ہوئی ہیں اور یہ عملی بدتیں ہیں ان کے زمانے میں آپ کو ملے گی تو سب اکثر اور بیشتر اعتقادی بدتیں ملیں گی اب وہ اعتقادی بدتیں کیا تھی جن کی وجہ سے امام پر رحمہ اللہ ایک گرج کی طرح ایک ایک کڑک کی طرح گرج رہے ہیں برس رہے ہیں اور ان لوگوں کو سخت الفاظ میں یاد کر رہے ہیں وہ الفاظ جب آئیں گے تو میں معتمبی کروں گا کوئی بتائے گا کہ اس زمانے میں یہ کس کس وقت ان کا انتقال ہوا کس سن میں تین سو تین سو انتیس تین سو انتیس میں ان کا انتقال ہوتا ہے اب تین سو انتیس ہجری اب اس زمانے تک کون کون سی بتایں تھیں عالم اسلام میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک واضح راستے پر چھوڑا کلیئر راستہ فرمایا کہ البیضا بالکل صاف ستر راستے پر میں چھوڑ رہا ہوں لہ لوا کا نہر ہے یہ راستہ ایسا ہے جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح اجالے میں ہے لہذا اس زمانے میں اتنے اچھے راستے پر چھوڑنے کے بعد دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بدتیں نکلنا شروع ہوئی وہ کون سی بدتیں تھیں کچھ بکدوں کے نام کوئی کوئی گنا بتلائے تقلید تقلید بہت متاثر چیز ہے اور تقلید تکلید پر یہ نہیں برس رہے بلکہ تقلید کے لیے حکم بھی دے رہے تکلیف کرنا بتلائیں گے اس کو کیسے تقلید کرنا جی قدریا خوارج مرجیا موتجلا وغیرہ جامعہ خلق قرآن کا مسئلہ جی یہ ان کے اندر خطورت کیا ہے خطرناکی کیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ عمومی طور پہ جانتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پہ اس پر ٹھہروں کیونکہ کتاب ہمارے حصے میں جو کتاب کا حصہ آیا ہے اس میں چند جگہوں پہ ہی ہم تفصیل کے ساتھ ٹھہریں گے باقی چیزیں عام سی ہوں گی اس میں ہم انشاءاللہ نکال لیں گے وقت کو سب سے پہلے آپ حرات جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جمی کے زمانے میں کوئی بدعتوں کا اس طرح کا بڑا فکنہ ظاہر نہیں ہوا تھا حالانکہ خوارج کی فکر کی ابتدا حضرت عثمان کے زمانے سے ہو گئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی فکر کے نتیجے میں ہوئی لیکن عملی طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا اور ان کی خلافت کے درمیان میں شروع میں جنگیں ہوئیں جنگ جمل عمل میں آئی جنگ سفین عمل میں آئی جنگ سفتین کے وقت پہ جو کہ سن سائنٹس میں ہوئی تھی اس جنگ کے موقع پر جب جنگ بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے طرفین سے بہت زیادہ لوگوں کا اس میں شہادت ہو گئی اور مارے گئے قتل ہو گئے تو اس وقت ایک مسئلہ کھڑا ہوا تحکیم کا کہ کچھ لوگوں کو حکم بناؤ اور اس کے ساتھ فیصلہ کر لو کہ یہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے ایسے تو جنت سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ خلیفہ تھے لہذا انہوں نے تحقین کو قبول نہیں کرنا چاہا کہ میں تو خلیفہ ہوں میں کیوں تحقین کسی کے قبول کر کہ میں کیوں اپنے منصب سے تنازع کروں لیکن حضرت علی کے ساتھ جو جماعت تھی اور جو لوگ تھے آپ کی جماعت میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے تو عثمان کو شہید کیا تھا وہ اور ان جیسے ان کے قبیلوں کے لوگ بھی آ تھے وہ بڑی جماعت اچھی خاصی تعداد تھی اس میں اور ان لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد نے حضرت علی پر سخت پریشر ڈالا کہ نہیں آپ کو تحکیم قبول کرنا ہے لہذا حضرت علی نے نہ چاہتے ہوئے بھی جب آپ کو دھمکی دی گئی اور بہت زیادہ سختی آپ کے ساتھ برتاؤ کیا گیا تو آپ نے سیکھا کہ میرے ہی لوگ میرے ہی لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اس وجہ سے آپ نے قبول کر لیا اور حکم وغیرہ تیار کر دیے گئے اور یہ مسئلہ کچھ دنوں کے لیے کہ فلا تاریخ میں ایسا سا ہوگا اب اچانک جو ہے ایک جماعت نکل کے علیحدہ ہو کے ایک طرف ہو گئی اور اس نے کہا کہ حیرت علی سے کہ کفا تم کافر ہو گئے نے کہا کہ بھئی کیوں بولے حکم حکم تر رجالا تھی کتاب اللہ تم نے لوگوں بندوں کو انسانوں کو جو ہے حکم بنا دیا اللہ کی کتاب میں نے حکم اللہ حکم تو اللہ ہی کا ہے حاکم تو اللہ ہی ہے فیصلہ تو اللہ کرے گا آپ بندوں کو فیصلہ کرنے والا بنا رہے ہیں یاد آپ کافر ہوں یعنی جو کام اللہ کا تھا جو آپ بندوں کو دے دیا تو کافر ہوں گے ظاہری طور پہ تو بالکل بات صحیح ہے کہ اب جو اللہ کا کام ہوگا اور بندے کو دے گا تو انسان قابل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا کیونکہ اللہ کسی کا کسی اور کو سمجھ لیا اپنا لیکن ان کی فکر اور فہن سرافر غلط تھی بہرگ یہ جماعت جو نکلی ان کو خوارج کہا جاتا ہے سب سے پہلے خوارج کا ضرور ان کی تفاصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ ان کے ساتھ مناظرہ ہوا پھر جلیں ہوئی اس میں نہیں جانا بقیہ جو لوگ بچے حضرت علی کے ساتھ ان لوگوں نے ریئیکشن میں حضرت علی کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ میں ان کے خلاف ان کا ذہن بنا حالانکہ پہلے سے وہ ساری ابکار موجود تھیں عبداللہ بن سوا کے ذریعے جو افکار پیدا ہوئی تھی حیرت علی کے متعلق اور حضرت علی کے عال بی کے متعلق وہ سارے افکار ابتدائی پر موجود تھیں زمین بالکل زرخیز تھی لیکن جب حیرت علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو گئے تخویل کرنے لگے تو دوسرا رائے فریق میں سکھ سکھ بہت زیادہ لوگ کافی لوگ وہ حیرت علی کے لیے اب دفاع کرنے لگ گئے اس طرح ان لوگوں میں سے تشیو اور شیعہ کی بنیاد پڑی خوارج نے حضرت علی اور حضرت رسمان کو تان و تشنی کرنا شروع کیا سارے لوگوں کو کی تخیر کر دی اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا کچھ دنوں تک کافی دنوں تک یہ مسئلہ بنا رہا کہ دونوں فریقین فریقین کافر ہیں یعنی جنہوں نے جنگیں کی یہ دونوں کافر ہیں غیر گیر اس طرح سے سن سینتیس ہجری سے یہ بدتیں نکلنا شروع ہوئی خوارث کی, کی بدعت احتقادی بدت ہے یہ عملی بدت نہیں ہے ان کا جنگ کرنا کسی اور حاکم کے خلاف تلوار لے کے نکلنا یہ بدعت نہیں ہے. یہ تو اس بدت کا نتیجہ ہے ریاشن عمل ہے یہ اس کا اس بدت جو چاہ رہی ہے ذہنوں میں اعتقاد میں بیٹھا ہوا کہ پابندہ ہوگا ہو ہوگا تو ہو گئے محتد ہو گیا مارو اس کو لہذا اصل خوارج کی بداعت اعتقادی ہے عملی نہیں عمل تو اس کا نتیجہ ہے اسی طریقے سے اب ان خوارج کے ساتھ ساتھ جو شیعہ کا ظہور ہوا تو شیعہ کے پاس بھی بدا تشہیوں کی جو تھی ابتدان بہت ہی خفیب تھی ابتدا میں تو بہت بڑے بڑے لوگ اور عمومی لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ حضرت علی افضل ہیں حری عثمان سے اوبکر حمر پہ کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ نہیں حضرت عثمان کے مقابلے میں ہے تو علی افضل ہیں اور وہ حقدار تھے خلافت کے شروع کا تشیع اور شروع کی شیعیت جو تھی وہ یہی تھی بالکل ابتدائی زمانے کی اسی لیے بعض بعض ایسے ایما بھی ہیں جو جنم حدیث وغیرہ جن سے جو منسلک ہیں اور بعض بعض روات حدیث اور بعض بعض اس طرح کے اس زمانے کے لوگ کچھ نے رجوع بھی کیا کچھ نے رجوع نہیں کیا یہ تشیع بڑا سفیف تھا کہ وہ ہے علی کو افضل سمجھتے تھے عثمان سے لیکن عبداللہ بن سوا یہودی نے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ان لوگوں کے اندر اپنے زہریلے افکار کو داخل کرنا شروع کیا اور حضرت علی کو پہلے افضل قرار دیا پھر کہا کہ حضرت علی امامت کے مستحق ہیں اور یہ امامت اللہ کے نبی نے وسیعت کی تھی اور بلکہ کتاب و سنت کے نص سے امامت ثابت ہے اس کے بعد وسیعت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کے بڑا اتنا بڑا کہ اس نے حید علی کو الہ قرار دے دیا نابود قرار دے دیا اور اس زمانے میں ایک نیا فرقہ وجود میں نیشیوں میں سے نکلا جو زیادہ گرو کرنے والا تھا اور وہ تھا سب فرقے سب سبئی یعنی بن سبا کو کے ماننے والے اور یہ وہ لوگ تو جو ہے گلیوں کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہے دیکھیں دیکھئے یہ جو انہوں نے کہا ہمارا خدا ہے یہ, یہ اعتقاد ہے اصل میں ان کے دلوں میں حقت علی کی متعلق اس طرح کی باتیں بیٹھ گئیں کہ انہوں نے علی کو اسی طریقے سے یہ صرف سبیا میں نہیں بلکہ شیعوں کے اندر جتنے بھی فرقے بنتے چلے گئے دھیرے دھیرے ان میں اشتراک ہوتا چلا گیا اور یہ لوگ ان کے اندر بھی الحاط بیٹھنے لگا کفر بیٹھنے لگا اور یہ بھی دھیرے دھیرے ہر علی سے اترنے کے بعد وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اماموں کو بھی الہ ماننے لگ گئے اپنے اماموں میں بھی جو ہے علم غیب کا عقیدہ رجعت کا عقیدہ اور اسی طریقے سے قرآن کی تحریف اور بہت سارے جو ان کے عقائد معروف ہے ہمیں اس میں نہیں بھولتا میری مراد یہ ہے کہ تشیع بھی اعتقادی بدعت ہے ابتدا یہ شروع ہوئی تھی حضرت علی کو افضل ماننے سے یہ بھی اعتقاد ہی ہے اصل میں ہمارا اعتقاد کیا ہے سب سے افضل ابوبکر پھر ان کا اعتقاد شروع یہ ہوا تھا کہ افضل علی اور عثمان میں علی ہے پھر دھیرے دھیرے شروع ہوا کہ نہیں وہ خاک عمر سے بھی افضل ہیں بلکہ پوری امت سے افضل ہے اس طرح سے ان کا اعتقاد بڑھتا چلا گیا اس میں جب انحراف ہوا تو وہ دور تک چلا گیا بیرکہ خوارج کی بداعت بھی اعتقادی ہے شیعہ کی بدعت بھی اعتقادی ہے سن سینتیس سے سو تک کے درمیان یہ دو بدعتیں آئیں اور ساتھ میں بدعت آئی قدریا کی قدر کا مطلب تھا تقدیر کا انکار کرنا یعنی تقدیر کے متعلق سوالات یا تقدیر کے متعلق کلشھن کا شکار ہونا یہ زمانہ جاہلیت سے موجود تھا کفار قریش نے بھی آ کر کے کہ کہا کہ واقعہ لگنے کا فر اللہ شاہ اللہ ہوں معاش رکھنا مندونی مِن شیک بولا آبا مندونی بھی مِن اگر اللہ چاہتا تو نہ تو ہم شک کرتے اللہ کے ساتھ نہ ہمارے آبا اجاز کرتے تو اللہ چاہتا ہے تبھی تو ہم کرتے ہیں شک گویا یہ شرک جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے کیوں آپ اس کا اعتراض کرتے ہیں بات باسنیائی تو یہ بات کفار قریش نے بھی کہی تھی اس کا مطلب انہوں یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ کفار قریش بھی ان میں کے بعض لوگ تقدیر سے احتجاج کرتے تھے تقدیر کو اور اس طرح یہ بات کہتے کہ نہیں سب کچھ اللہ کی مدد ہوتا ہے اور جو اللہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ سب صحیح ہے اللہ اگر چاہتا تو اس کو کر دیتا نہیں ہونے دیتا کیوں ہونے دیا اللہ سمجھ کہ نہیں تو تقدیر کا, ات... کا انکار ہو یا تقدیر کو میں گلو ہو یہ دونوں چیزیں تقدیر کا گلو آمیز اس بات جس میں انسان تقدیر سے آگے بڑھ کر کے جبر میں چلا جائے اور جبریہ بن جاؤ اکراہ کرنے کے بندہ بندہ مجبور ہے بندے کا کوئی اختیار نہیں اللہ ہی کرا رہا ہے سب ٹھیک ہے یہ بھی مضمون ہے اور تقدیر کا سر انکار یہ بھی مضمون ہے یہ بھی بدائک تھی حالانکہ یہ کف رہے کفر ہے تعطیل شریعت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں شراب پی رہا ہوں اللہ تعالیٰ رہا مجھ مجھے میرا اس میں ارادہ نہیں ہے اور جو بندہ زنا کر رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے اس سے اللہ چاہتا تو نہیں کرتا وہ بندہ لہذا یہ غلط نہیں ہے اب ایسی بات ہے تو پھر اس کو امر بالمعروف و وہ نہیں منگا ختم شریعت کے سارے محسوس بیکار ہو گئے معطل ہو گئے شریعت کا سارا نظامی ہی ہو گیا جب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی تو کرا رہا ہے سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو اس طرح سے جبر جو ہے یہ تعطیل شریعت ہے اور جو قدر ہے اس کو قدر سی کا کہ ان لوگوں نے تبدیل کا انکار کر دیا قدر یا قدر دونوں لفظ ہیں قدر یہ ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں میں خود اپنی مرضی سے کرتا ہوں کوئی دخل نہیں اللہ کا الگ جو کچھ بھی کرتا ہوں میں مرضی سے کرتا ہوں اسے میری طاقت میرا اختیار میری قوت ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ اس میں دخل نہیں ہے ایسی صورت میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کی جو یہ جو چیز ثابت ہے اس کے افعال میں آپ نے اس سے انکار کر دیا تو یہ بھی کفر ہے تو اس اعتبار سے یہ ہے کفر لیکن یہ ہیں اس اعتبار سے کہ اسلام میں مسلمانوں میں یہ چیزیں جب جس وقت اٹھی ظاہر سی بات ہے نئی چیز تھی اس معنی میں یہ بداعت تھی لیکن اپنے آپ میں یہ بداعت کفری تھی تو قدر بھی سب سے پہلے قدر کا جو, جو انکار کیا وہ بسرا میں معبد الجہنی تھا اور اس نے علماء لکھتے ہیں کہ اس معبد الجہنی نے یہ قدر کا مسئلہ ایک بندہ تھا نصرانی اس کے نام میں اختلاف ہے سوسن کچھ کہتے ہیں کچھ سن کہتے ہیں کچھ سن سن حویل کہتے ہیں مختلف نام ہے اس کے روایتوں میں آتے ہیں تو سوسن نامی بندہ یہ نصرانی تھا مسلمان ہوا پھر کچھ دنوں بعد پھر مرتد ہو گیا اس بندے نے اس بندے سے سب سے پہلے معبد جوہنی نے یہ عقیدہ تقدیر, کا عقید, تقدیر کے انکار کرنے کا عقیدہ لیا یہ فکر لی اور معبد جوہنی سے غیلان دمشقی نے لی اور ان لوگوں سے yes, یہ سن, سن پچاس کے زمانے میں آپ کو, آپ نے سنا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صحیح مسلم کی روایت ہے دو لوگ آئے حج کے زمانے میں ملاقات کرنے کی انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بسرا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ اللہ رقم معاملہ نیا, نیا نیا ہے جو کچھ بھی ہو رہا بندہ جو کر رہا ہے تبھی نیا ہی کر رہا ہے اس سے پہلے سے نہ وہ معلوم ہے اللہ کو پتا ہے اور نہ اللہ اس کا خالق ہے تو حضرت عمر امر نے ان سے بڑا ایسا کیا تو پتا چلا کہ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں اور سن پچاس کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں یہ بتایں کچھ کئی چیز سامنے آ گئی تھی یہ بھی شریعت کو معطل کر دینے والی کفریا کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک بتایا تھی ارجا کیا مرجیا کیا مرجیا کیا تھا مرجیا کی بتایات یہ تھی کہ مرجیا کا مطلب تھا ارجا ارجا یورجی ارجان کے معنی مؤخر کرنا ہٹا دینا ایک سائیڈ میں کر گئی پیچھے کر دینا مرجیا نے عمومی طور پر جو ان کی تعریف اور ان کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے عمل کو ایمان سے باہر کر دیا ہٹا دیا ایمان کے حصے ایمان کے اندر سے نکال کے باہر کر دیا بولے کہ عمل نہ تو ایمان میں داخل ہے نہ عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے نہ عمل چھوڑنے سے ایمان گھٹتا ہے یہ مرجیا بھی پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وجود میں آ چکے تھے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس نے سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے جس بندے کا وہ محمد بن حنفیہ حیرت علی کے ایک بیٹے تھے ان کے بیٹے حسن حسن بن محمد بن حنفیہ ان کا انتقال بنیاانے ہوا حسن بن محمد بن حنفیہ سے سب سے پہلے اس لفظ کا بولنا ثابت ہے انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی اور ان کا ان کا ان کی مراد یہ عمل والا ارجا نہیں تھا بہ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی جو کچھ کہا تھا اس میں وہ یہ تھا کہ حضرت علی اور عثمان اور حاضر علی اور اور اسی طریقے سے امیر معاویہ یہ سب ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں جنگ سکین جنگ جمل اس معاملے میں لوگ بڑے عثمان اور تان تشمی ہوا تھا تھے آج بھی کوئی سب دہرایا جاتا ہے تو یہ سارے جو تان تشمی کے مسائل کھڑے ہو گئے تھے تو لوگ بہت زیادہ ان میں دخل دینے لگے تھے ایک دوسرے کی تقسیم ہوتی تھی ان پر خبریں تقسیم کرتے رہتی ایک طرف سے تو تخ کے کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی حق پہ ہیں کوئی کہتا ہے کہ عثمان حق پہ صحیح تھے کوئی کہتا ہے کہ غلط تھے کوئی کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ غلط ہے انہیں چیزوں پہ تقسیریں ہونا ایک دوسرے کو اسلام سے باہر کرنا یہ سب کتنا اس وقت قائم تھا حضرت حسن بن محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھ کر کے یہ کہا کہ ارجا کا لفظ استعمال کیا کہ ابو بکر و عمر سے تو ہمیں کسی کو اختلاف نہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے اپنی بلا کا اظہار کرتے ہیں رہی بات عثمان اور علی کی تو ان کے معاملے کو ہم نور اللہ ان کے معاملے کو ہم اللہ کی طرف پھیر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں تو یہ ارجوں کو اثر کرنا ہٹا دینا پھیر دینا دور کرنا یہ میننگ تھا تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا لیکن اس زمانے میں مرجیا وجود میں آ چکے تھے بلکہ شہرستانی نے لکھا ہے جو عل، عل، عل، عل، عل، اس کے کتاب کے مصنف ہیں سرب کی جو مشہور کتاب منحل، شاہر، علم المل الحر امام شاہ علامہ شہرستانی نے لکھا ہے کہ غیلام دشقی جس کا ذکر بھی آیا قدر کے معاملے میں شہرستانی لکھتے ہیں کہ اول تک بال قدر اول کی بجا हालांकि अगर के मामले में हमने जाना कि गैलांग दिवशी ने माबद जुहनी से लिया था इस मसले को तो इस एतवाजी अव्वल नहीं है लेकिन हम यह कह सकते अपने इलाके में यह डिमस्ट था तो डिमस्ट में सबसे पहला बंदा तकदीर का इंकार करने वाला गयाल हुआ कहते हैं कि सबसे पहले जिसने तकदीर का इंकार किया वो गैलांग दिवशी था और जिसने सबसे पहले ईर्जा की बात की वो गयान दिवशी था गैलाम दिमशी का इंतकाल एक सौ पांच में हुआ है لہذا غیلان دی بجلی جب ایک تو میں مر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عمر جو, جو بھی پچاس سال ساٹھ سال رہی ہوگی تو اس نے جائے کی بات ہے کہ پہلی صدی ہجری کے سارا دادا صاحب پہلی صدی ہجری کے سری سو ہجری پوری ہونے سے پہلے ہی گزارا ہے اس اعتبار سے سو ہجری پوری ہونے سے پہلے پہلے چار سرسے وجود میں آ چکے تھے خوارج شیعہ مرج سبیا شیعہ کے ساتھ ہیں اور قدریہ اور مرجیہ ٹھیک جبریا بھی نہیں آیا ابھی جبر کا زب... وہ کہنا کہ خوارج کی وجہ سے ریئیکشن میں مرجیہ کھڑے ہوئے جب خوارج نے سب پر کفر کے فتوے لگانا شروع کیے تو امت میں بلبلا پھیل گیا پیشہ بھی پھیل گئی کہ یہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ایک تو صحابہ کرام پر بھی کفر کے پل لگ رہے ہیں اور دوسرا ان عام موجودہ لوگوں پر بھی لوگوں کو امتحان نہیں لا رہا ہے اس طرح سے جو ہے لوگ خبری ٹھک ٹھک پر لگاتے تھے اب یہ کتنا جب شروع ہو تو اس کے, کے ریشن میں, میں مرچیا کا فتنا کھڑا ہوا انہوں نے کہا کہ نہیں, نہیں کچھ نہیں اب اس پہ غور جب کیا کہ بھائی مسئلہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کیوں تقسیم کی جا رہی ہے پتہ لگا بھائی صاحبہ نے کون سا کفر کا اعتقاد رکھا تھا کون سا کفر کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا جنہوں نے لڑائی لی تو یہ عمل تو تھا آپس میں لڑائی ہوئی جنگے جمل میں جنگے صفین میں تو یہ عمل ہی تو تھا تو پتا لگا اچھا تو عمل کی وجہ سے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے کفر کا قرار دے رہے ہے تو ٹھیک ہے عمل کو اس ایمان سے خارج کر دو جب عمل ایمان میں رہے گا ہی نہیں अमल अमल कुछ भी करके ईमान मुतासर नहीं होगा इस तरह से मुर्जिया ने ईमान से अमल को बाहर कर दिया अब कहा कि ठीक है अब कहो काफिल जो अमल है ही नहीं इस्लाम के ईमान में तो कैसे काफिल हो ईमान तो, तो पूरा का पूरा बोजी पुर है उन्होंने कहा कि हर मोमिन तबका मुसलमान है मोमिन और कहने लगे हर बंदा बोले ईमानी का ईमान ईमान नबी ईमानी का ईमान जबील یہ الفاظ مرجیا کی کتابوں میں موجود ہے آج بھی اشاہرہ معذروبیہ کی کتابوں میں آج بھی آپ پائیں گے تو کہتے کہ میرا ایمان ایک اقسف الناس کا ایمان ایک شرابی زناکار جواری کا ایمان اور جبریل کا ایمان برابر ہے کیوں کیونکہ ان کا ایمان کیا چیز ہے اقرار بالکل اور مرجے میں بھی کئی فرقے ہو گئے مرجے میں بھی اسی کسی مسئلے میں ایمان کی تعریف میں लेकिन सबका इतफाक है कि अमल ईमान में दाखिल नहीं है जब अमल ईमान में है ही नहीं तो जुआरी के जुआ खेलने से शराबी के शराब पीने से जिनाकारी के, कर के जिनाकारी करने से ईमान पे कुछ असर ही नहीं पड़ता है ग्यारह जो जो इतराज जुबान से किया था इतरा तो उतरा ही रहेगा ना एक बार जो बोल दिया अगर उसका रिकॉर्ड कर लेंगे तो हमेशा वैसे ही रहेगा उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस एतबार से इन्होंने इस फितने के रिएक्शन में यह हुआ خواند کی تقسیم کے فتنے کے ری ایکشن میں ارجا کی وہ آیا اور شیخ الاسلام الاسلامیہ رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سلف نے اشتد علی مرجیا پہ سب سے زیادہ سخت نکیر سلف نے کیا بلکہ امام سفیان سوریف کہتے ہیں کہ تر کتل مرزیات اس زمانے میں ایک ایک کپڑا آتا تھا जिसको सौ सागरी सीम से सागरी कहा जाता जा था ये कपड़ा यानी जाली वाला जालीदार कपड़ा यानी पूरा कपड़ा जो जाली वाला हो आप बताइए कि एक बंदा अगर एक ऐसा लिबास पहने जो लिबास में जाली हो मुकम्मल पूरे ऊपर से नीचे तक तो क्या उसके जिसम को वो ढक सकेगा तो क्या ये कहा जाएगा कि उसने जो है कपड़ा पहना है उसको पहनते ना पहनने वाला ایمان سفیان فرماتے ہیں کہ نے اسلام کا یہ حشر کر دیا اس کپڑے کی طرح جب عمل کو خارج کیا ایمان سے ہر بندہ مطمئن ہو گیا میں کچھ بھی کروں میرے ایمان پڑنے والا بلکہ انہی میں ایک غلو پسند فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ لا ترماحل ایمان کمالا کہنے لگے کہ ایمان اگر آپ لے آئے زبان سے اقرار کر لیا اور دل میں اعتقاد رکھ لیا دین کا اور اللہ کے اور رسول کے حق ہونے اور توحید کا تو اس کے بعد کچھ بھی عمل کرو آپ کے ایمان کو نقصان نہیں ہوگا ویسے ہی جیسے کافر نیک عمل کرتا رہے اور ایمان نہ لائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کافر کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے کتنے ہی اچھے عمل کرے فائدہ نہیں ہوگا ویسے ہی ایک مومن کو ایمان لے آنے کی وجہ سے کوئی بھی عمل کرے کچھ نقصان نہیں ہوگا तो इसी लिहाज करके सुफियाद ने कहा कि इन मुर्जिया ने इस्लाम का हशक उस जालीदार कपड़े की तरह कर दिया कि बजाय बंदा मुसलमान है लेकिन इस्लाम जिस तरह वो कपड़ा पहने हुए हो तो यह नहीं कहा जाएगा वो कपड़ा पहने जब सदारी नहीं करती तो कपड़ा पहनना करता नहीं लेकिन वो बजाय कपड़ा है भी चाहे वो जाली ही क्यों ना हो तो यही कहा कि मुर्जिया ने इस्लाम को जालीदार कपड़ा बना के छोड़ दिया न तो वो इस्लाम रहा और ना वो फ्र रहा दाहिर اس طرح سے صدف نے سخت نکیب کی آپ دیکھیے آپ پڑھیے کتابوں کو بڑی بڑی کتابیں امام آج کی الشریعہ پڑھیے آپ لوگ امام لالکائی کی شرح و اعتقاد احمد السن اور جماعہ پڑھیے امام صابونی کی اعتقاد الحر حدیث اعتقاد الصلف اور اشحاب الحیث پڑھیے آپ یہ کتابیں اور جو کتابیں سنہ کے نام مشہور ہیں یہ بھی انہی میں سے شخص السنہ شرحس اللہ بگوی پڑھیے آپ اس لی عبداللہ بن احمد بن ہنبل پڑھیے آپ اسن خلالال پڑھیے آپ اسن مروزی پڑھیے یہ کتابیں جن پہ جن میں اسسلہ کے لفظ سے جن کے نام لکھے گئے ہیں رکھے گئے ہیں ان کو یا الردالب الجمیا آپ پڑھیے ان کتابوں میں آپ کو ملے گا ان تمام فرقوں پر رکھ ایسی سخت نقیر ملے گا لگے گا بہت خطرناک ایک مارکا چل رہا ہے کیوں کیونکہ یہ ساری کی ساری دقتیں احتقادی ہیں اصل میں اب آپ بتائیے کہ ایک بندہ اگر یہ احتقاد کر کے بیٹھ جائے کہ ایمان میں عمل کا کوئی دخل نہیں اور عمل کرنے یا نہ کرنے سے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا اور اس کے باوجود بھی انسان جبرائیل اور اللہ کے نبی کے ایمان کے برابر ایمان والا ہوتا ہے تو ایسی صدق کوئی بندہ نماز پڑھے گا کیا ضرورت ہے اس کو نماز پڑھنے کی روزہ رکھنے کی حج کرنے کی والدین کی طاعت کرنے کی اس نے اخلاق کی سچ بولنے کی اچھا تعامل کرنے کی کیا ضرورت ہے مرضی جو جاؤ تو اس طرح سے اسلامی شریعت معطل ہو جاتی ہے انجا آپ دیکھیں مرجیا بھی اسلام کو شریعت کو معطل کرتے ہیں کیونکہ یہ اعتقادی بجت ہے بھی جب اعتقاد بیٹھ جائے سب چیز بیکار ہے کوئی کسی چیز کا کوئی میننگ نہیں جس طرح میں نے کہا کہ جبریہ شریعت کو معطل کرتے ہیں قدریا کی شرط کو معطل کرتے ہیں خبارج پورے اسلام کو پورے اسلامی معاشرے کو قابل قرار دے کر کے امن و امان ختم کر دیتے ہیں اور اس سبھی ہلال کرتے ہیں عورتوں کو ہلال کرتے ہیں مال کو ہلال کرتے ہیں جانوں کو ہلال کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے شیعہ نے ساری ایک اکرم رکھ دی نہ جمعہ نہ جماعت ان کیا جمعہ جماعت کچھ نہیں تھا تک انیس سو تک خمینی کے انقلاب سے پہلے شیئر جمعہ نہیں پڑھتے تھے جمع نہیں کرتے تھے کیوں ان کا انتقاد یہ تھا کہ جمعہ پڑھا جائے گا امام وقت کے ساتھ اور امام ہمارا غائب ہے جب تک امام نہیں آئے گا تب تک جمعے کا انتقال نہیں ہوگا نہ تھکات دی جائے گی نہ خبص دیا جائے گا نہ لڑائی ہوگی کیونکہ امام کے جھنڈے تلنگ لڑائی چڑھنے کی حال ہوگا خمینی نے ان سب بے وقوفوں کو مزید بےوقوف بنایا اور بلایا کے فقیح کا عقیدہ لا کر کے ان کو پھر سے جو ہے اپنے اپنا غلام بنا لیا بولا کہ نہیں فقی جو ہے فقی ہے زمانے کا فقی عالم فقی اپنے امام غائب کا ولی ہے اس کی طرف سے جب تک امام نے آتا تب تک ولایات کس کے ہاتھ میں رہے گی فقی کے لہذا سارے وہ کام جو امام کی موجودگی میں ہونا ہے وہ امام کے آنے سے پہلے فقیر کی موجودگی میں ہوں گے تب سے جا کر کہ انہوں نے اپنے یہ سارے کام شروع کیے ہیں تو ساری شریعت کو چھوڑ رکھا تھا ان لوگوں نے اور آج بھی مطلب ہی ہے اگر کچھ کر لیے تو کیا کون سا اچھا لیا ہے سب کچھ کوئی شریعت کی تعطیل ہے مقصد کہنے کا یہ ہے یہ ساری بداعتیں جن بداطیوں سے امام بر بہاری اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ ساری بداتیں اعتقادی ہیں اسلام میں جب یہ بدعتیں اٹھی تو انہوں نے کوہرام مچا کر رکھ دیا اور اسلام کے اندر انہیں بدعتی کی وجہ سے جلکیت پیدا ہوئی الحاظ پیدا ہوا انہیں بدعتوں کی وجہ سن سو ہجری کے بعد بڑے بڑے مشہور لوگ بداخی بداخ بدا کے آئین میں سلال پیدا ہوئے سو, سو, سو, سو ہجری کے قریب میں اور شروع کے ڈیڑھ کے اندر ان کا انتقال ہوا جن میں سے مشہور واسل بن آتا واسل بن آتا الغزال یہ موتضلا کا سرغنا ہے امام ہے موتضلا کا واسل بن آتا الغزال یہ اس بندے نے یہ ایک سو میں اس کے اندر والا بن عطا نے وہی ساری پتا جو پہلے سے خواہش کی موجود تھی ذہن پر رہا تھا لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ بندے یہ بہت بڑی پرابلم تھی کہ بھائی ایک بندے نے اگر کوئی عمل ایسا کر لیا جو کبھی گناہ تھا تو اس کو کاطر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو لوگ اس پہ سوچا کرتے تھے تو واضح بن عطا یہ مدینے میں پیدا ہوا تھا واضح بن عطا کی پیدائش مدینے کی ہے حسن بصری کا شاگرد تھا ہسن بسری رحمت اللہ ٹائم ش... بیٹھتا تھا لیکن کبھی کبھی آیا کرتا تھا بیٹھتا تھا لیکن یہ اپنی دماغ سے اپنے دل... اس کے دل میں کیا چل رہا تھا ایک دن کھل گیا ایک بندے نے آیا کہ حسن بصری سے پوچھا کہ ایک بندہ اگر کبھی گناہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے کیونکہ لوگ علماء سے پوچھتے تھے اسے آج کل پوچھتے ہیں لیکن فکری کے سوالات آج اہل علم سے جب پوچھے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی اہل علم حکمت کے ساتھ جواب دیتے تھے آج بھی جو اہل علم ہے کہتے ہیں حکمت سے جواب لیکن آج بھی کچھ ایسے جلد باز لوگ موجود ہیں کہ کتنے کے دور میں کوئی سوالوں پت سے پت لگے دیا بغیر سوچے سمجھے چاہے علم ہو یا نہ ہو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی یہی حال تھا حسن بستری سے وہ سوال کر رہا ہے اور ہلکے میں بیٹھا وہ بندہ واسی بناتا بول پڑا کے ہوا لئی سا مسلم الگ کا نہ تو وہ بندہ جو کوئی قبیلہ گنا کرے مثلا شراب پی لے زنا کر لے چوری کر لے اس طرح کے گناہ کر لے تو اس کا کیا حکم ہے تو نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پوچھا گیا کیا کافر ہونا کافر بھی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں حضرت حسن بصری کے حلقے میں تھا تو علم کا تھوڑا سا تو اثر اس پہ تھا کہ وہ خواہش کی طرح کافر نہیں قرار دے رہا ہے لیکن وہ قلیل علم تھا اس کے پاس اس نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ کافی نہیں حضرت بصری اور بڑے بڑے علما جو ہے ان جنگوں کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے تھے بلکہ سمجھاتے تھے لوگوں کو کہ نہیں سابق کرام کافر نہیں ہو گئے جنگے جواب اور جنگ سی تم کی وجہ سے تو یہ تو جان بھی پاتا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوگا بندہ لیکن اس کے دل میں یہ شبہ بیٹھا ہوا تھا کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا تو پوچھا کیا, ہو, کیا, ہو, کیا ہوگا بولا کوئی منزلہ رینا منزلہ تھے وہ اور اسلام کے درمیان ایک منزلہ اس نے قرار دیا سب سے پہلے واسف نہ یہ منزلہ بہن منزلہ تین کی بدت کو بڑھانا ایک منزل نہ ای مسلمان ہے تو حض حسن بسلی سے پھر جب انہوں نے سمجھایا تو وہ ایک طرف ناراض ہو کر کے جدا ہو کر کے جلد بازی میں ایک پر جا کے بیٹھ گیا تو حیرت حضر مسی لکھا گیا واسل ہم سے جدا ہو گیا الگ ہو جانا جدا ہو جانا دور ہو جانا علیحدہ ہو جانا تو اسی اسی لفظ سے واضح کے ماننے والوں کو موتازرہ کہا جانے لگا تو موتاجلا یہ اسی زمانے میں ڈیڑھ سو سے پہلے ایک سو میں اس کا انتقال ہوا تو اسی دوسری صدی کے ابتدا میں یہ لوگ موتضہ وجود میں آئے ایک بندہ جاد بن درہم جاد بن درہم ایک بندہ تھا یہ دمشق میں تھا اس بندے نے سب سے پہلے قرآن کو مخلوق اس بندے نے کہا جاج بن ہم نے اللہ کے کلام کا انکار کیا صفات کا انکار کیا اور مخلوق بنو کے یہ زمانہ بنو میا کا ہے یہ 124 سو میں مارا گیا ہے جاج بن ہم بنو میا کی خلافت یہ ایک سو میں ایک میں ختم ہو گئی تھی اور اسی وقت خلافت اباشا قائم تھی ایک سو چوبیس میں بلو میا کے وا نے دمشق میں اس کو جب پکڑوانا چاہیے بھاگ کر کے کوفہ آ گیا اور یہاں آ کر کے اپنی پھیلانا شروع کی یہاں پہ جہم بن صفوان نام کا بندہ موجود تھا کوفہ میں جہم بن صفوان اس جہم بن صفوان نے کوفہ میں اس سے یہ ساری باتیں لی وہ آتا کہ حدیث میں اللہ ابا کو جرو دوں مجھے لگا کہ روحیں جو ہیں جرو مطلب ایک گروہوں میں اللہ تعالی نے بنائی ہے اور تلف مختلف ہمیں نختلف کہ جو روحیں عالم ارواح میں ایک گروہ میں تھی وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی اس گروپ کو پہچان لیتی ہے وہ خرسیت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ ڈی این اے مل جاتا ہے ہاں ڈی این اے ان کا ایک ساتھ مل جاتا ہے <laughs> تو یہی ہوا کہ وہ جب یہ پہنچا تو جہاں منسلان نے ساری اس کی باتیں لے لیے لیکن یہاں پہ خالد بن عبداللہ اللہ جو امیر کوفہ تھے اس زمانے میں انہوں نے اس کو پکڑوا لیا کہ اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہ اتنی خطرناک بعد قرآن مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا انکار کیا اس نے کلام اللہ کا اور اللہ کی صفت کلام کا انکار کیا جب صفت کلام کا انکار کیا کا انکار تو جائز گڑھ آٹومیٹک قرآن مخلوق ہو جائے اور بھی صفا کا اس نے اجتماع کا انکار کیا اور جو, جو صفات عام طور پہ اہل سننا جن کو جانا کرتے تھے پہچانتے تھے، پڑھتے, تھے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے ان کا انکار کیا اس کو فوراً پکڑایا خالد عبداللہ حسین نے اور ایک سو چوبیس ہجری میں عید کے دن آپ لو جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے جس نے بھیج دیا خالد عبد اللہ حسین اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہیں جدائے خیر نے تو اس کو زدہ کر ڈالا عید الاضحیٰ کے دن وہیں پر جہاں بن آپ دیکھیں جام بن صفوان یہ اصل سمرقندی ہے سمرقند کا پیدا ہوا شدہ ہے لیکن یہ گھر آ کے یہاں پر رہتا تھا اس نے بلخ میں جا کر کے مقاتل بن سلیمان البلخی نام تو آپ جس کی تفسیر ہے تفسیر مقاتل مقاتل بن, سل... سل... مقاتل بن سلیمان مقاتل بن سلیمان ال بلخی کے پاس گیا اور اس نے جیسے ہی خالد بن عبد ال سے تعریف کر کے لی پھیلانا شروع کر دیا جادم سل... سے جاد بن درم سے لے کر کے اس نے اشاعت شروع کر دی یہاں پر بھی اس کی وہ شروع ہوئی تو یہ بھاگا یہاں سے بلخ گیا تو مقاتل بن سلیمان بلخی سے مناظرہ کرنے لگا وہاں پر مقاتل جو تھے وہ چونکہ صاحب علم تھے مفسر بھی تھے ان کے سامنے گیا گیا. یعنی یعنی دیش نکالا کر دیا اس کو وہاں سے بلک سے تو یہ کی چنگی پہ کام کرنے لگا تھا جہاں سمان ابھی اس نے صرف یہی کام کرتا تھا کہ یہی بھی جتنے پھیلا رہا تھا اور اس کے اس میں مناظرہ کرنے کا بڑا شوق تھا مقابل بن سلیمان سے بہت کیا پھر وہاں سے بھگایا گیا جب وہاں پر ذلیل ہوا تو بتا دیا وہاں سے اس کے چونکہ با... یہ سفارت کا انکاری تھا جاہر سلمان جاہر بن دن سے لی تھی مقاتل بن سلیمان صفات میں اس بات صفات میں غلو کرنے والا انسان تھا اس بات میں یہ مقصد یہ انکاری وہ اس باتی اور اتنا اس باتی کے مشقے مجسم اللہ کی سفا ہماری طرح ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی لیکن چونکہ صفات کا اس بات یہ فطرت کے قریب ہے اپنی اصل ابتدا میں اور شریعت کا مزاج بھی اس بات صفات ہی ہے تو اس میں جب غلو کیا تو زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں اقتدام بہت زیادہ نفرت نہیں ہوئی انکار کرنے والے سے نفرت زیادہ ہوئی اور وہ اسی لیے وہ یہاں ان کے ساتھ مناظرہ ہار کر کے بھاگا اس کو بھگایا گیا نکال کے بلب سے اور چنگی پہ کام کرنے لگے وہاں نوکری لگی وہاں بھی سے منافعہ کرتا تھا ایک مرتبہ ایک فرقہ ہندوستان سے آیا کا فرقہ اس کو عربی کتابوں میں فرقہ سمنیا کہا گیا ہے آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ وہ ہندی میں کیا نام ہے اس کا اس زمانے میں کس نام سے مشہور تھا لیکن سمنیا کے نام سے سمنی سومنااتھ کی طرف غالباً اس کی نسبت ہے سومنا کو ماننے والے ہوں گے وہ لوگ تو یہ فرقہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے جو ہے ان سے اس نے مناظرہ شروع بحث بحث شروع کر دی اور ان کے اندر کٹھے کے آگے مناظرہ کرو جب انہوں نے مناظرہ کیا تو ان کے مناظر سے ایسا مضبوط ہوا کہ چالیس دن تک گھر سے نہیں نکلا نہ نماز نہ روزہ سب چھوڑ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فکر کرنے لگا جب اس کے بعد جب نکل کے آیا تو اس نے پھر اصل اپنا جو اس کا انکار صفات کا جو مذہب تھا ان کے مناظر سے متاثر ہونے کے بعد اس کا مذہب آخری شکل میں اس وقت سامنے آیا اس نے کیا کیا سب سے پہلے جبر کا پاؤل جبر کا پائل سب سے پہلا جو باقاعدہ مذہب کی شکل میں جبریہ کا امام جہم سفال ہے قدر کے مقابلے میں جبر کی بات بدلایا اور صفات کا انکار کھلا ملا کرنا شروع کیا اس نے ایک چیز اور ایجاد کی کہ اللہ یہ جو ہے جنت اور جہنم کی فنا کا قول اس نے ایجاد کیا کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائے گی جنت اور جہنم فنا یعنی ایک وقت کے بعد جنت بھی ختم ہو جائے گی جہنم اس طرح اس نے اجماع امت کا کی مخالفت کی اس کے پیچھے اس کے تمام وہ منطقی وہ منطق ہندوستان کے ان بدھسٹوں سے یا ان ہندوؤں سے فلاسطہ سے اس نے جو منطق کی تھی اس منتق کے کے نتیجے میں کہا کہ جو ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حادث چیز حادث چیز ہمیشہ ہمیشہ بقا رہے بقا بقائے ہے ہمیشہ بقا جو ہے واجب ال وجود کو ہے ممکن الجود کو نہیں ڈر گئے اور اس نے پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص طور سے یہ اسکیل کو بڑھایا کہ اللہ کا علم حادث ہے آپ دیکھیں یعنی علم حادث کا مطلب یہ کہ آپ کیا کرنے والے ہیں ابھی اللہ کو پتہ نہیں جب آپ کر لیں گے تب اللہ کو پتہ چلے گا تو یہ جہاں بن سفار نے اس کو بھی جو ہے سلم بن احبز نے قتل کیا سن 128 میں یہ ڈیڑھ سو تک کے زمانے میں یہ بدعتیں وجود میں آ چکی تھیں مرجیہ کی یہ مرجی مرجی بھی ہے یہ جہم بن سبان مرجیہ کے فرقوں میں سے ایک فرقے کا امام بھی ہے جن مرجیہ نے یہ کہا کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ان میں تین چار فرقے بن گئے ایک فرقہ یہ جہم کا اس نے کہا کہ ایمان دراصل معرفت کا نام ہے جو دل میں ہوتی ہے یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کو جانتا ہے صرف جانتا ہے اللہ تعالی کو کہ اللہ خالق ہے ہمارا ساری کائنات کا خالق اللہ ہے وہ اتنا جان جائے وہ مومن ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں بس مارفت اس کے دل میں آ گئی تو مومن ہے اور کالل پکا مومن ہے. اور ہم سے کوئی نقصان نہیں ہو آپ بتائیے کہ اس, اس قول سے اس نے نہ صرف اسلام کو ختم کیا بلکہ سارے ابھیان کو اس نے ایک کر دیا کون دنیا میں ایسا بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالی خالق ہے سوائے چند گنچے مریضوں کو جو فرحان اور اس کی پہلے تو کم ہوا کرتے تھے اب کچھ لوگ بڑھ گئے صدی سے وہ بھی جانتے ہیں کہ خالد وجود بس اقرار نہیں کرتے خالق کے وجود کا اقرار اور اس کی اتنا جاننا کہ اس, اس کائنات کو اس منظم کائنات کو کسی ہستی نے پیدا کیا ہے اتنا جاننا ہر کوئی جانتا ہے اس طرح سے پتہ لگا اتنا جب ایک ایک یہودی بھی جانتا ہے تو گوبھی مومن نے کامل علیمان ہے اسے کوئی ضرورت نہیں کسی اور چیز کی ایک مناسب بھی کامل ایمان ہے اور سارے ابھیان اسلام کی جو شرط تعطیل کر دی کی ایک طرف اس نے یہ کیا دوسری طرف اس نے یہ کہا کہ بندہ مجبور مہت ہے بندہ مجبور محض ہے اپنے عمل میں اس کا کوئی اختیار اور قدرت نہیں سبحان اللہ تناکوں سے دیکھیں آپ کے ایک طرف وہ بندے کو مجبورے محض قرار دے رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کا علم حادثے بندے کے کام کرنے کے بعد اس کو پتا چلے گا, گا جب اللہ ہی کروا رہا ہے اس بندے سے تو اللہ تعالیٰ کو پتا کرنے کہ بعد میں اس چلے گا سمجھ رہے نہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ سب بجاتے آئی ان ساری بتاوں کا فائنل رزلٹ یہ تھا کہ شریعت نا کریں انہیں کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا چلا گیا ڈیڑھ کے بعد ایک سو اٹھانوے میں مامون خلیفہ مامون ہارون رشید کا بیٹا ایک خلیفہ بنا ایک سو اٹھانوے میں اس نے کیا کیا کہ یونان کے فلسفہ کو اور اس کے منطقی کتابوں کا ترجمہ کرایا اور جب یہ ترجمہ ہوا تو یہ اتفاق سے سب سے زیادہ آگے جو پڑھے اس باب میں وہ متزلہ تھے موتلا نے, موتزلہ نے فلسفے کو اپنایا اور فلسفے میں گھسے اور اتنا گھس ہے فلسفے کے اندر کہ فلسفے کے امام بنے لوگ اسلامی فلسفے کے متضلہ جو تھے وہ فلاسفہ جو اسلامی اختتام ہے متضلہ ہی تھے اور انہوں نے پھر خلق قرآن کے مسئلے کو جو جہم بن سفان نے جہر دھرم سے لیا تھا اور جہم بن سلمان اعتزاز کے اندر جہمیت گھس گئی اور یہ دو سو ہچری کے وقت میں آتے آتے یہ سارے اب کوئی نئے فرقہ وجود میں نہیں آیا بظاہر بلکہ یہی ساری افکار آپس میں اتنی بڑھتی چلی گئی اور ایسی گز گئی کہ سب لوگ کوئی جس کو جو اچھا لگتا وہ اپنے میں سمیٹ گا ہوتا یہ کہ آپ دیکھیں کہ متضلا ایک طرف شروع ہوئے تھے تکفیر کے بعد سے ایک بندے کو کبیرہ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج کیا لیکن کفر میں داخل نہیں کیا یہ متدلہ تھے انہوں نے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ادریا بن گئے یہ لوگ انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا, یعنی ہی دیا تقدیر کا انکار کرنے والے بن درم کیونکہ زیادہ تر تک نہیں چل پایا اس لیے اس کا ذکر نہیں آتا جہم بھی کا ذکر آتا تو تو ساری کی ساری باتیں اسی کی ہیں جہم بن سفان کی ابتدا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے سے, انہی میں سے قرآن کلامی کلام کی اللہ کے متقم ہونا اللہ کا بولنا بات کرنا اس کا انکار کیا اس نے چیز کی وجہ سے قرآن کو مخلوق کہا اس کی ابتدا ہوئی تھی انکار سے لیکن جہاں سلطان نے اپنے اندر جبریت کو بھی طرف داخل کر لیا اور دوسری طرف قدریا کا وہ مسئلہ کہ قدریا کی ابتدا ہوئی تھی محبت جوہنی وغیرہ نے کہا تھا کہ معاملہ نیا نیا ہے یعنی اللہ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یعنی علم کا انکار اللہ کے علم کا انکار قدریا نے شروع میں کیا تھا بعد کے قدریہ موتاثرہ نے علم کا انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خلق تخلیق کا انکار کیا کہ بندہ اپنے عمل کا خالق خود ہے تو یہ قدریہ کے اس مسئلے کو جہمیا نے اپنے اندر سمیٹ لیا جہمیا ایک طرف مرجیہ بنا جہاں پھر سفان کے لوگ ایک طرف مرجیہ بنے جنہوں نے ایمان سے عمل کو خارج کیا دوسری طرف جبریہ بنے جبریہ اگر کبھی کہا جائے تو سمجھ لیئے کہ جبری جہمیا ہی ہیں جبریا جو ہیں وہ جہمیا ہی ہیں جو کہ صفات کے انکار کرنے والے ہیں ابتدا اور جب قدریہ کہا جائے تو جان لیجیے مشہور ہیں قدریہ سے وہ معتزلہ ہی ہیں نہیں باز مداری اس طرح سے اب یہ عقل کا جو ایک سیلاب آیا عقلی علوم کا دو سو ہچڑی یعنی دوسری صدی مکمل ہوتے ہوتے ایک سو اٹھانوے میں مارور خلیفہ بنا تو اس نے یونان کی ہندوستان کی یہ ویدوں کی کتابوں کے ترجمے ہوئے جو اس زمانے میں ویدوں کے اور مختلف جو ہے ہندوستان کے فلاسفروں کی کتابوں کے ترجمے اس زمانے میں بیت میں ہوئے تھے اسی کے بعد کے دوروں میں جب یہ ترجمے کا مستقل ایک ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک لجنا بنایا گیا تھا ایک پوری کمیٹی تھی جس میں بڑے بڑے متضرع بڑے بڑے اثار علوم تھے ان لوگوں نے اس, اس کے ترجمے کی وجہ سے متضہ جب اس میں گھسے تو اس ان لوگوں نے یہ جہم الصفام کا عقیدہ جو خلق قرآن کا تھا یا انکار صفات کا تھا یہ سارا کا سارا اعتقاد متضرا نے لے لیا معتضلا نے ابتدا کی تھی تکفیر کے مسئلے سے سات درمی پھر کچھ دنوں کے بعد تکفیر کا مسئلہ لے لیا تکفیر کا انکار کرنے والے متضلاع بنے اور ساتھ میں پھر جہمیا کے اس مسئلے کو اس اعتقاد کو کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا یہ بھی جہمیا سے منہ ازر لے لیا اب جب یہ انہوں نے انکار صفات اپنا مذہب بنا لیا تو پھر خلق قرآن انکار صفات کا منتخبی نتیجہ ہے خلق قرآن جب آپ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی تو صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے بات کرتا ہے کلام کرتا ہے تو جب یہ صفات اب آپ اس کا بھی انکار کر دیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کیسے نازل کیا یہ قرآن کہاں سے آیا تو یہ اللہ کلام ہی نہیں ہے تب اللہ بولتا ہے تو اللہ کلام کہاں سے ہوا جب اللہ کلام نہیں ہوا تو اللہ کے سجو کچھ بھی مخلوق ہے بعض بنگاری کتنی آئی تو قرآن مخلوق ہے یہ, یہ نتیجہ ہے انکار صفا منطقی نتیجہ بات بعض بنگاری کتنی آئی آپ لوگوں کو میں ان باتوں کی تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ ان, ان بٹاتوں کی خطرناکی کو آپ لوگ سمجھیں اسلام کے ہمیں تو آج کے زمانے میں یہ بدعتوں کا وجود نظر نہیں آتا یہ ٹھہری ہوئی ہے سب موجود ہیں، ٹھہری ہوئی ہیں ان پر بحث نہیں ہوتی ہے یہ تناور درخت بن چکی ہیں ان کی جڑیں بہت اندر تک گز گئی ہیں ہمیں ظاہری طور پہ دوسری چیزیں نظر آتی ہیں جو ان کے نتیجے میں جو بعد کے اندر جو ان فرقوں میں چینج آئی تبدیلیاں آئیں وہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی جڑیں نظر نہیں آتی ان فرقوں کی جو یہ سرکے شروع میں نکلے تھے دو سو ہی کے بعد اب وہی ہوا کہ ان متضرع چونکہ یہ لوگ جب ترجمہ نگار بن گئے اور سارے مامون کا جو ایک مشن تھا اس نے جو ترجمہ کرایا فلسفے کی کتابوں کا منطق کا علوم علم یونانی علم ہند کا تو ان کے جب زیادہ تر اس میں ترجمہ کرنے والے اور اور شکالین جو لوگ تھے وہ مدضہ تھے تو ان لوگوں کو تقرب حاصل ہوا معمون کا اور جب یہ لوگ معمون کے قریبی ہو گئے تو ان لوگوں نے مامون کو اس بات پر قائل کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے اور ایک سو اٹھانوے میں جب یہ بنا اور دو سو اٹھارہ تک بیس سال یہ خلیفہ رہا اس نے اپنے خلاف اور دو سو اٹھارہ آخری سال میں اس کو اس کو مطمئن کیا قائل کیا اس بات کا یعنی ایک سو اٹھانوے میں جب یہ خلیفہ بنا تو کچھ وقت کے بعد اس نے ترجمے کا حکم دیا اس کے بعد ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے جب یہ لوگ متاثر ہو گئے چیزوں سے ہوتے ہوتے اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سو اٹھارہ میں جا کر کے معمول شروع شروع, شروع شروع اس سال میں اس بات کا فائل ہو گیا اور زبردستی ہر انسان پر یہ نافذ کیا جانے لگا کہ تم اس بات کو کہو گے کہ قرآن محمود ہے اور جو نہیں مانتا اس کی پٹائی لگتی اور پٹائی سے بھی نہیں مانتا تو اس کو جیل میں ڈال کر سخت سے سخت عذاب اور, اور تکلیف اور سزائیں دیتے اور انہی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام اہل سنت امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اس امتحان کے اور اس اس فتنے اور اس مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا جن کے ذریعے اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے دبایا ایک وقت کے بعد اور ساری مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے نے سہا اللہ تعالیٰ آپ کو جذا خیر کا فرمائے آپ کو جناب الفوف میں لگا کسی فرمائے امام احمد بن نمبر کے مسئلہ اب محنت محنت یعنی ان کی آزمائش اور ان کی جیل میں ان کو ڈالنا اور عذاب دینا سخت ترین یہ سب شروع ہو گیا اسی دوران اب ظاہر سی بات ہے یہ بڑے بڑے خوفناک واقعات ہیں کہ امام وقت خلیفت المسلمین ایک کفر کا عقیدہ رکھے ہوئے اور لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کوکر کا اقرار کرو یہ معمولی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں کے آج کے زمانے میں ان ملکوں میں جہاں پہ اسلام نافذ نہیں ہے یا جہاں پہ مسلمان کم اور غیر مسلم زیادہ ہیں وہاں پہ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے حکام یا یہ لوگ تو جو ہیں کفوار ہیں یا جن ملکوں میں مسلمان زیادہ ہیں تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نظام دوسرا نافذ ہے لیکن وہ آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ آپ اپنے دین سے سمجھوتا کریں آپ پر زبردستی کوئی کفریہ اور شرطیہ عقیدہ اور یا عمل نافذ نہیں کرتے وہ لوگ ہم تو بہت آکیت میں ہیں ٹائم کتنا ہو شخص لہذا یہ بڑا ہی خطرناک وقت تھا جس وقت میں یہ خلق قرآن کا فتنہ اٹھا اور خلق قرآن کے فطنے سے امام احمد نمبل نے کیوں دیکھیں انکار صفات جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تو اس وقت یہ مسئلہ انکار صفات کے نام سے نہیں اٹھا تھا یہ مسئلہ چل رہا تھا صرف یہ قرآن کو مخلوق مانو آپ دیکھیں قرآن کو مخلوق مانو جس طرح آج ہمارے ہندوستان میں کہا جا رہا ہے کہ بندے ماترم کو ہو بس تب آپ سچے مسلمان سچے وطن پرست مانے جائیں گے یہ لفظ بولنا بغیر بڑا چھوٹا ہے کچھ لوگ آسان سمجھ کے بول دیں گے لیکن حقیقت نہیں اس کو تو ایک مسلمان کا ایمان کھڑا ہے اس پر کہ غیر اللہ کو عبادت کیا اس کی اس طرح کی تازی عبادت کی بات کیسے کہہ سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تم ہمارے معبودوں کو اپنا معبود مانو بلکہ کہہ رہے ہیں بس ایک جملہ بولو کافی آپ کو ہم مان لیں گے آپ سچے اسی طریقے سے لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ تم اتنا کہہ دو قرآن مخلوق ہے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ڈر سے خوف سے اکراہ کی سخت عذاب اور مار پیٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مجبور میں اور مکرح میں اکراہ میں داخل کر کے انہوں نے کہہ دیا لیکن امام احمد بن حنبل نے یا اور بھی دوسرے اہمت تھے جنہوں نے اس کو نہیں مانا تو کیوں اس لیے کیا قرآن مخلوق ہے اس میں کون سا کیا خرابی ہے اس کے اندر آتا کوئی کہے قرآن مخلوق ہے جی بتائیں اللہ کسی بات کا انکار ہے تو کیا ہوا انکار बुख, ہے اللہ کی کیا وہ کہہ رہا کہ نہیں میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں لیکن قرآن مخلوق ہے ختم ایک ایک کر کے بولے مخلوق کو موتا دی اچھا نہیں جی آپ نہیں اپنی بولے چیز موجود ہے اگر ہم صفات کو بھی مانیں گے تو بھی یہ بات لازم آئے گی یہاں مطلب یہاں پر جو ملحوظ ہے وہ یہ نہیں ہے انتظام کرنے کا وہ ٹھیک ہے صفات کا انکار کر رہا ہے جی اللہ کلام کا نہیں اللہ کی کفت کا انکار کر رہا ہے نا اللہ کے کے اللہ اللہ اللہ اس کا نہیں اچھا جی اور بتائیے اور کوئی نئی نئی بات اور کوئی نیا جواب اللہ کیسے جب قرآن کو اللہ کی کفت نہیں بتائی گئی لیکن قرآن آیا کہاں سے احسن یہ اصل بات تھی یعنی اس میں جو مین بات ملفوظ خاطر ہے وہ یہ کہ جب قرآن مخلوق ہے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے نہیں بولا یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہے ٹھیک یہ الفاظ یہ قرآن یہ معانی یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے سرمائے ہوئے بولے ہوئے نہیں ہیں تو کس کے بولے ہوئے مخلوق کے تو مخلوق کی ہم با... ہم جو الفاظ بول رہے ہیں ہم مخلوق ہیں تو ہمارے الفاظ مخلوق ہیں تو پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کا حکم نہیں ہے. اللہ کی شریعت نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہیں کہ آپ کے اللہ نے کہا, یہ مخلوق سے کہا ہوا ہے یہ بات انسانوں کا پلان ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان ہے نوز بلّہ ایک بندے نے اپنے آپ کو کہتے کہ میں نبی ہوں اور ایسا کلام بڑا فصیر ولیف تھا ایسا کلام پیش کر دے جو لوگ نہیں پیش کر پائے تو جو ہے کیا نام ہے اس کو منسوخ کر دیا اللہ کی طرف تو یہ شریعت نہیں ہے یہ ایک انسان کا کلام ہے اس سے نبوت بھی ختم ایمان میں دل ملائی کا بھی ختم شریعت بھی ختم جب مخلوق کی بات ہے تو کہا ہم نے ابھی نہیں رکھتے کہ اللہ نے کہا ہے ہمارے پاس اللہ کا کلا مانیں گے اس کو نہیں مانتے شریعت بھی بے معنی قرآن بھی ختم سنت بھی ختم آپ نے لفظ استعمال اچھا کیا کہ اسلام کا انکار ہے یہ یعنی آپ نے لفظ ایک لفظ ہے کہ قرآن الق مخلوق دو لفظ یعنی ایک جملہ جملہ اسمیا ہے یہ قرآن مخلوق متدا ختم مگر اس متحدہ خبر میں پورے اسلام کی خبر لے لی پورا اسلام ختم کر دیا ساری نبوت ختم ایمان کے سارے ارکان ختم کچھ نہیں بچا شخص کچھ نہیں بچا ایک جملے سے یہ وہ چیز تھی جو ان عما نے محسوس کی کہ یہ پیدا جو چل رہی ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ اسلام کے خلاف کھڑی ہونے والی وہ آوازیں ہیں جس کے پیچھے پوری شریعت کی تعطیل پوری شریعت کو حدم کر دینا مقصود ہے اس لیے ان لوگوں نے سخت نشید کی انہیں فدتوں کو پایا امام بربہاری وہ زمانہ ایسی امتدار ہوتا چلا گیا اور یہ ساری فدتیں پائی جاتی رہی ان کے بڑے بڑے مدافعین پائے گئے ان کی طرف سے بولنے والے مناظرہ کرنے والے پائے گئے عبدال عزیز کے نامی مکی نے احمد بن ابی دعار سے مناظرہ کیا اسی طریقے سے امام احمد نے بھی جو ہے مناظرہ کیا امام عبد الانی نے بشر مریشی سے مناظرہ کیا اور احمد نے احمد بن اب سے مناظرہ کیا اسی طریقے سے امام عثمان بن سعید دالمی نے رڑ لکھا اسی بشر مریشی پر بہت بڑا تعطیل تھا یہ لیکن خلن پڑانا پائے تھا اس زمانے میں وقتاً وقت لوگ کتابیں لکھتے رہے ارب عالم جہمیا و صنا زندیک زندگی کسے کہتے مل ہند کو جو اسلام کا اور شہریت کا منکر ہو یہ ملحدوں کا کی جماعت خراسان میں اور ادھر کے مشرق میں ہمارے ایران اور افغانستان سمرتن بخارا ان علاقوں میں یہ لوگ پیدا ہوئے تو اسلام کا یہ بڑا ایک وہ تھا یہاں پر سناطہ کھڑے ہوئے کیونکہ سناطہ کو یہ سب سے بہت کار ملی تو کیا ہے پھر شریعت ایک طرف قدریا بھی تعطیل کر رہے ہیں شریعت کی ایک طرح مرزیا بھی تعطیل کر رہے ہیں شریعت کی ایک طرح جبریہ بھی تعطیل کر رہے ہیں شریعت کی موتلا بھی جہمیا بھی ہر کے قرآن بھی تو شریعت سے ہم اپنی مرضی سے کریں گے جو جائیں گے زنادقہ کا اور انہوں نے قرآن میں اعتراض کرنا شروع کر دی زنابخان نے قرآن میں تعارض دکھانا شروع کر دی یہ آئس خلا کے خلاف کو تعارف ہے یہ اللہ کلام نہیں ہے ایک کلام دوسرے ایک آئے دوسرے آیت کے خلاف, خلاف, خلاف, خلاف ہے اس طرح سے زنابقا کا اور کا فصلہ کھڑا ہوا کہ نتیجے میں یہ, یہ ایک مستقل باب ہے علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور یہ تفصیل کے ساتھ تاریخ فرق میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی میں نے یہ باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کتاب میں جہاں جہاں گزرے گا کہ اہل بدت سے ڈرو اہل بدت کے پاس مت بیٹھو اہل بدت کو برا جانو ان سے بغض کرو اس میں امام احمد امام برہاری رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جو بتایں ہیں وہ اعتقادی ہیں یعنی جو بڑی خطرناک ہے جو کہ الہاد اور زندگیت تک لے جانے والی شریعت کی تعطیل کر دینے والی ہے یہ بتاپیں آج بھی موجود ہیں ہمارے سرکوں میں اب آپ دیکھیں میں آخری ایک بات اور اضافہ کر دوں اس میں سن دو سو دوسری صدی ختم ہونے کے بعد تیسری صدی کے شروع میں امران احمد کا زمانہ ہی ہے اسی زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئے دو لوگ ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے مزید انہی پرانی بدعتوں میں سے دو فرقے اور نکال دیے ایک تھے عبداللہ بن سعید بن اللہ ابن کلّا نے کہا عبد عبداللہ بن سعید بن اللہ یہ بھی امام احمد کے پاس میں انتقال ہوا ہے ان کا انتقال دو سو بیالیس میں ہے امام احمد کب ہے اکتالیس میں تو ام, ام, امام احمد کے معاصر ہیں یہ انہوں نے جب یہ دیکھا امام احمد بھی اس آزمائش میں گزر رہے تھے ان لوگوں نے بھی دیکھا یہ اصل میں درمیان والے وہ تھوڑے ویسے والے لوگ تھے ایک طرف عقلی علوم کا فتنہ پھیلا ہوا ہے اور اس عقلی علوم کے فتنے سے پہلے صحابہ اکرام اور تابعین کے اور علم اکرام سے آنے والا وہ صاف شفاف اسلام جس کے اندر قرآن و سنت کے نصوص ہیں اور جت کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ ایک مومن بغیر کسی اپنے نفس کی نفسیات کی ہوا پرستی کے بغیر اپنی عقل کو لگائے بغیر آمنا و صدقنا کہہ کر کے اس پر عمل کرتا چلا جائے ایک طرف وہ سیریز جماعت ہے دوسری طرف نئے علوم سے متاثر ہونے والی اپنے آپ کو چونکہ خلیفہ کے دربار میں بھی بڑے بڑے اونچے مناسب پر تھے اپنے آپ کو عقل مند یونان اور ہند کے فلسفہ فلسفے کے وارثین خرح کہنے والی منطقی علوم کو جاننے والی جماعت ہے جس طرح آج کے زمانے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ یورپ میں نشت ثانیہ ہوئی یورپ کی نشت ثانیہ جب ہوئی اور یورپ نے اپنے پرانے ظلمات اور تاریخی کے دور سے نکل کر کے سائنٹیفک دنیا میں جب اس نے قدم رکھا تو سائنس نے جس طرح سے دین کی مخالفت کی اور آج بھی سائنس کو دین کا مخالف مانا جاتا ہے کیونکہ جو دین ان کے زمانے میں تھا یورپ میں وہ دین بلا شبہ سائنس کا مخالف تھا تو اسی طریقے سے آج بھی وہ ساری دوائیں ہر جگہ پہنچ چکی ہیں دین کو سائنس کا مخالف جس طرح آج مانا جاتا ہے اور عام انسان سائنس کا انکار بھی نہیں کر سکتا سائنس کے حقائق کا آسانی سے انکار نہیں کر سکتا بلکہ عام طور پر ان کو قبول کر لے جاتا ہے کیونکہ وہ تجریبی علم پر مبنی ہیں اسی طریقے سے اس زمانے میں عقلی علوم کا وہی شہرا اور وہی اہمیت تھی اور وہی دور تھا جو آج سائنسی علوم کا ہے اور جس طرح سے سائنسی علوم پڑھنے والوں کو سائنس کو سمجھنے اور اس, کو, اس, اس, اس, اس کی پیروی کرنے والوں کو آج کے زمانے میں پڑھا لکھا ہوش مند عقل مند اور واقع ریئلسٹ ریئلٹی ریال, پسند جسے کہہ سکتے ہیں حقیقت پسند جن مانا جاتا ہے سائنس والوں کو اسی طریقے سے اس زمانے میں ان عقلی علوم کو ماننے والوں کو حقیقت پسند کہا جاتا تھا اور جس طرح آج دین پر چلنے والوں کو بیوقوف صفحا اور پچھڑے ہوئے متحلس جس طرح آج کہا جاتا ہے ویسے ہی اس زمانے میں ان لوگوں کو بھولے والے ڈھیر بکریوں کی طرح ان کو سمجھا جانے لگا کہ یہ تو بیچارے بھولے بھال لوگ انہیں کیا پتا یہ کیا جانے اس طرح سے ایک عام بندہ جس طرح آج سائنس سے مضبوط ہے اور اس کا وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں سائنس کی مخالفت کیسے کروں کچھ لوگ جو اس وقت ساحا میں کام کر رہے ہیں وہ ان کی کوشش یہ ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ سائنس کو اور اسلام کو ایک سا برابر بالکل ثابت کر دیں کہ سائنس اسلام کے خلاف نہیں اسلام سائنس کے خلاف نہیں اسلام کی ساری باتیں سائنس سے ثابت ہیں تقریبا یہ جو کام آج ہو رہا ہے یہی کام آ کر کے کیا عبد اللہ بھی بالکل لیکن اس وقت سائنس کی جگہ پہ فلسفہ اور منطق کے علوم تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک طرف سرف صالحین کے علماء ائمہ محدثین تھے جو کتاب و سنت کے نصوص پر جمے رہنے کی بات کرتے تھے اور دوسری طرف متضرا اور ان کے ہمنوا عقل پرست لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں کتاب و سنت کے نصوص ضنی ہیں یقینی چیز تو عقلی علوم ہے لہٰذا انسان کو یقین پر عمل کرنا کو ماننا چاہیے یقین پر چلنا چاہیے ضنی چیزوں پہ نہیں تو اس طرح سے اس زمانے میں بڑے بڑے یعنی کتاب و سنت کے نصوص کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کے متعلق دو بڑے فرقے تھے حالانکہ فرقے بہت تھے لیکن کتاب و سنت کے متعلق جو لوگوں کا موقف اور جو انداز تھا طرز تعین تھا اسے اعتبار صرف دو فرقے تھے ایک اہل سنت والجماعت کا اور دوسرا اہل الحوائے ول کا صرف دو فرقے تھے اہل الحوائے یعنی ہوا پرست لوگ خواہشہ سے نفس کی پیروی کرنے والے اور اہل پکا سے یہ سارے کے سارے لوگ ای ڈی کیٹیگری میں دشوار ہوتے تھے کون جو کتاب و سنت کے نصوص کی برتری کو ان کی عظمت کو اور ان کی حقانیت کو قبول کرنے سے جھجکتے ہو یا انکار کرتے ہو وہ لوگ ہوا بلبا میں ہیں اور دوسرے لوگ اہل سمجھ الجماعا ہے تیسرا کو فریق نہیں تھا آ کر کے عبداللہ ان کو لاب دیں دیکھا کہ ایک طرف کتاب و سنت کی برتری بھی نہیں ٹھکرائی جا سکتی دوسری طرف عقلی علوم کو بھی نہیں ٹھکرایا سکتا لہٰذا دونوں سے گھر میں تخلیق دیتے انہوں نے کوشش یہ کی کہ دونوں کو درمیان تکلیف دینے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے ایک نیا فرقہ یا ایک نیا نظریہ مجلک میں آیا ان کے ان کے پاس مینلی دو باتیں تھیں جو, جو ایشو تھے جن کو لے کے چلے کیونکہ آپ دیکھیں فٹری بھی دو چیزوں میں سب سے بڑے تھے ایک فتنا تھا ان کار سفات کا اور دوسرا کرنا تھا خلق قرآن کا کیونکہ متضلا اور جامعہ کافی زمانے سے یہ لوگ صفات کا انکار کر رہے تھے اور جب اعتزاز کو ترقی ملی قوت ملی مامون کے زمانے میں تو ان لوگوں نے ایک طرف تو قرآن کی مخلوق ہونے کا ایک ایک سرکاری مشن چلایا دوسری طرف اپنی تعلیفات کے ذریعے اپنے مناظروں کے ذریعے اپنی تقریروں کے ذریعے انکار کا صفات کیا انکار کیا ان لوگوں نے متضلا نے یہ اور صحابہ اور صحابہ, او صحابہ کے متبعین علما اور محدثین دونوں محاذوں پر آپ دیکھیں گے بخاری میں اور اور, اور, اور اس طریقے سے اپنے معاذہ میں مختلف کتب حدیث میں آپ دیکھیں گے باقاعدہ جہمیہ پر اور اس طرح کے زنابکہ پر حد کرنے کے لیے علماء نے باپ قائم کی ہیں والا جہمیا تو الردو جامعہ اس لیے کام کیا کہ ان حدیثوں کے ذریعے وہ بتانا چاہتے تھے کہ جامعہ جن صفات کا انکار کر رہے ہیں قرآن اللہ کے نبی کی احادیث سے صفات ثابت ہیں قرآن کی رضوع سے ثابت ہیں یہ صفات تو یاد یہ صفات کرنا صحیح نہیں اس صفات کا انکار کرنا صحیح نہیں لیکن چونکہ متحدہ اور جامعہ اپنے عقلی علوم سے صفات کا انکار کر رہے تھے تو ایک عام بندہ جلدی سے اس بات کو قبول اس کو انکار نہیں کر سکتا اس کو اس کو قبول نہیں کر پا رہا تو حیران تھا اسی طریقے سے خلقے قرآن کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا ان دونوں مسلوں کے درمیان ہی انہوں نے تطبیف دی عبد البی کل صحیح کلام نے سفارت کے معاملے میں آئے بولے ایسا ہے کہ بھائی دیکھیے صفات دو طرح کی ہے وہ صفات جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں وہ دو و سنت سے ویسے ہی مانی جائیں گی جیسی ہیں رہی بات سفات اختیاریاں کی جو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے مثلاً نصول ہے استواء اور اس طریقے سے آنا اور بہت سارے جو ہے کسی سے خوش ہونا کسی پہ ناراض ہونا یہ جو محبت کرنا کسی سے کسی سے نفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ جو صفات اختیاریاں ہیں یہ, یہ،, یہ،, یہ،, یہ،, یہ،, یہ،, یہ، نہیں مانی جائیں گی جیسی ہیں ان کی تعریف کی جائے گی ٹھیک یعنی صفات کے بعد میں بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا آگاہی میں اور بات حقع قرآن کی تو کہنے لگی ابھی دیکھیں قرآن کے مسئلے کو اتنا زیادہ آپ نہ بڑھائیے قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن کلام اللہ کے زبان سے نکلا ہوا اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام نہیں بلکہ یہ کلام نفسی ہے کلام نفسی کلام نفسی کیا ہوتا ہے ابھی آپ کے دل میں کیا ہے آپ نے بولا نہیں ابھی آپ کے نفس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہے نا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ بولنے سے پہلے تو دل میں معانی آ رہے ہیں جو میننگ گونج رہے ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں بولنے کے لیے اسی کو کلا میں نفسی کہتے ہیں لیکن جب آپ بولیں گے تو اپنی کلام میں نفسی کی وجہ کلام حرفی و سوتی ہو جائے گا اسی لیے ان لوگوں نے سعود اور حرف کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آواز کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے ان الفاظ کا انکار کیا اور اللہ کی آواز کا انکار کیا لیکن علماء نے اس پر بھی نظر لکھا ابو نصر اسی نے باقاعدہ کتاب لکھی علماء نے جہاں جہاں دیکھا ہے نا رد لکھا کیونکہ کتابوں سے کے کی میں کہ خلاف تھی وہ کے یہ تھے حضرت عبداللہ بن سعید بن بالکل جنہوں نے ان کی وجہ سے یہ فرقے اشعریہ امام ابوالحسن اشعری ان, ان کے شاگرد بنے اور ابو منصور ماتوریدی بھی ان کے ہی اختار کے شاگرد بنے ان کے ہی انہی سے افکار آئی اور اشعریت اور ماتوریدیت کہاں سے آئی عبد اللہ بن سعید بن اللہ سے اور عبداللہ بن سعید بن سعید بلام نے کیا کیا جہمیت اور اتزار کو اور اہل سننا کو اکٹھا کر دیا ٹھیک تو جب یہ عبداللہ بن الدین بن کلاب سے جو فرقہ نکلے گا جو ان کی ہی افکار کو لے کے آئے گا تو کیا ہوگا اس فرقے میں جہمیت بھی ہے اعتزال بھی ہے اور اہل سننا کی بھی کچھ چیزیں ہی لوگ انہوں نے اہل سننا کی چیزیں کوئی پانا تھا اسی لیے عشارہ اور ماتریدیا میں جہمیت اور اعتزاز بھی ہے اور اہل سننا کی بھی وہ تعظیم کرتے ہیں اہل سننا کی بھی ظاہری طور پر کتابوں سے ان کی تعظیم کرتے ہیں جیسے عبداللہ صحیح کو لابھ نہیں سمجھ رہے ہیں ان حقائق کو سمجھنے سے یہ فرقوں کی طبیعت اور فرقوں کے کی اصول جب پتہ چل جائے گی تو ہمیں ان لوگوں کی ان کی فداحت سمجھ میں آئیں گی کہ ان کے پاس یہ بتاتے کہاں وہاں چھوپی ہیں اب آج کے زمانے میں موتلا کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے آج کے زمانے میں جہمیا کے نام سے کوئی فرقہ نہیں ہے لیکن موتلا اور جامعہ کے بارثین موجود ہیں وہ لوگ ان, ان, ان بتاوں پر کلام نہیں کرتے لیکن ان پنٹوں پر ان کی دنیا کھڑی ہے پورا عمارت کھڑی ہوئی ہے اسی لیے آپ اب فرقوں کے اس میں میں زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت بھی میرے خیال سے اس میں نکل گیا ان کے اگر آپ عقائد میں غور کریں گے ابو الحسن اشری نے آ کر کے ایک مزید ایک مسئلہ بڑھا دیا جبر کا قسم اشہری جو ہے کسب یعنی ایک طرف تو عبداللہ اللہ بن سہید بن گلاب نے جامعہ اور متضلاع کے مسلب کو لیا تھا کلام اور سفار کے باب میں ابن اللہ نے اس کو تو لیا ہی ابو الحسنہ شریف نے ابتدا میں مطلب حالانکہ ابو الحسنہ شریف بعد میں توبہ کر کے انہوں نے امام احمد بن امبل یعنی اہل سنہ کے مذہب سے رجوع کر کے انتقال ہوا اور یہ حق ہے اور ابتدا میں وہ متضری تھے امام ابو الحسن شریح جو تھے یہ ابو علی جبائی کے بھانجے ہیں ابو علی جبائی جو تھا یہ متضلا کا امام تھا مامو ہے امام ابو حسن شریف کا تو ان دونوں کے درمیان میں ایک مرتبہ مناظر ہوں اور ابو الحسن شریف ماشاءاللہ بڑے ہی صحیح فتیح انسان تھے اس مناظرے میں جو ہے انہوں نے ابو حسن ابو علی جبائی کو جو ہے خاموش کر دیا اور میں اسی وقت سے شبہ پیدا ہو گیا انہوں نے اعتدال چھوڑ دیا ان کی پرورش اعتدال پہ ہوئی تھی یعنی اقلی علوم پہ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ ابن کل کے مذہب پر چلے گئے آپ یعنی کیونکہ اعتزال کے قریب تھا ابن اللہ کا مذہب اسی لیے ابو الحسن شریف ابتدا میں اعتزال چھوڑ کر کے کو اختیار کیا لیکن انہوں نے جو کہ وہ کے منحج سے تھے، اسی پر پرورش ہوئی تھی تو انہوں نے کیا, کیا دو چیزیں زیادہ خطرناک تھیں ایمان کے مسئلے میں جہاں کے مطلب کی اتباع کی اور کہا کہ اب ایمان ابو الحسن شریف کا جو قول ہے ایمان کے باب میں اس زمانے میں وہ یہی ہے جو جہاں کا ہے دیکھیں آپ موترا اور جامعہ ساتھ, ساتھ مناحج آپس میں متداخل ہو کر کے چلتے رہے اور دوسری چیز انہوں نے جہم بن سفان کی ہی جبر جہم جو تھا وہ جبری تھا مکمل طور پر جبر کا باعث تھا کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں بندے کی کوئی طاقت نہیں سب کچھ اللہ کرا رہا ہے ابو حسن اشرید رحم اللہ نے جہم بن سفان کی جبریت سے کو موڈیفائی کیا اور تھوڑا سا ہلکی سی شکل جبر کی کسب اشاری کے طور پر قسم کے نام سے انہوں نے جو ہے داخل کر دی یعنی بندہ بندے کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن جب بندہ اسباب کو خرچ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے ان بندے کے پاس یعنی کام کرنے کی طاقت نہیں اشتطاق نہیں اس کے پاس لیکن جب وہ کام کرنے کے لیے اسباب خرچ کرتا ہے تو وہ جو ہے عمل جب وجود میں آتا ہے تو یہ عمل بندے کا قسم کہلائے گا بندہ اس کا کاسب ہے فائل نہیں بازی یہ باردنی مسئلہ ہے آپ لوگ بعد میں سمجھیے گا اس کو انشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ اشعریت نے ایک طرف جہمیت کو اپنایا ایمان کے مسئلے میں اور دوسری طرف جبریت کو یعنی جہمیت ہی کو اپنایا افعال العباد کے مسئلے میں ویل گیڈ تو یہ تھا ابو الحسن اشعری کا مسلک اور اسی میں الاب ابو ابو ابو ابو منصور ماتوری بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اسی ایک ہی مشرب سے انہوں نے مسلک اور ان کو لیا ایک بندہ اور میں نے کہا دو بندے آئے دو کے بعد ایک تھے ابو اڈر کل اور دوسرے تھے محمد بن کررام سلستانیہ محمد بن کررام سلستانی اسی کی طرف منصوبے سے کررامیہ یہ بھی مرزیا کا ایک خرقہ ہے اور انہوں نے ایمان کے بعد میں جام نے کہا کہ معافت ہے ایمان اور اشریہ نے بعد میں چل کر کے یعنی امام ابو الحسن شریق کے شاگردوں نے بعد میں چل کر کے ابو الحسن کی مخالفت کی امن کا نہیں ایمان جو ہے یہ زبان سے اقرار اور دل کی معرفت کا نام ہے یہی مرجد ال کہا بھی کہتے تھے یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ ایمان کے باب میں اس بات کے قائل تھے کہ ایمان زبان کے اقرار اور دل کے یقین کا اور اعتقاد کا نام ہے یہی یہی مسئلک مرجیا کے یعنی اشعریہ نے اور ماتور دیا نے اپنایا وہ آج تک اسی پر پائے گائے نہیں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے ایمان کے پام میں مرزیا کا دوسرا مسئل جہم کا تھا کہ صرف پارخت کا نام ہے تیسرا مسلک کررام کا تھا ابن کررام کا اس نے کہا کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام ہے بس زبان سے بول دو لا لا اللہ رسول آپ مسلمان ہیں مومن کامل اور ایمان ہے دل میں اعتقاد نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھے کہ تو یہ اس طرح سے ابن کرام میں جو ہے ایمان کے باب میں مر... یہ مرجیا کے اندر اس نے غلو کیا ارزا کے باب میں اور صفات کے باب میں یہ مشبیہ بن گیا اور وہ ایک بندہ میں نے بتایا تھا درمیان تذکرہ کیا کہ جہاں بن سلوان نے مناظرہ کیا تھا مقاتل بن سلیمان سے مقاتل بن سلیمان صفات کے باب میں مشبہ تھا شیعہ نے رافذہ نے شروع میں اسی زمانے میں مذہب کو اپنایا تھا شروع کے شیمائے اب اس مشبہہ کے یہ مشبہ وغیرہ الفاظ آئیں گے میں اس لیے اس کی تفصیل کر رہا ہوں تمہید کے طور پہ یہ سب یہ سب باتیں آئیں گی بیچ میں مشبہہ جو تھے اقتدار کون تھے مقاتل بن سلیمان اور ابن کرام کے ماننے والے और اور ادمائے کریم شیعہ ہشاب بن حکم جوادی جی وغیرہ یہ سب جو ہے یہ ادمائے شیعہ ہیں اور یہ لوگ مجسمہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی طرح مانتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو ہماری طرح ہے اللہ کی آنکھیں تو ہماری طرح ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو ہماری طرح ہے ہر سر ہر کو انسانوں کی طرح مانتے تھے تو یہ تھا وہ ایک تمہیری ابتدائی جس میں ہم نے یہ جانا کہ جن جن جن کا قیام اس زمانے میں ہوا تھا وہ بداعتیں اعتقادی تھی اور اعتقادی بدعت انسان کو الحاط تک پہنچاتی ہے اور زندگیت تک پہنچاتی ہے اگر آج بھی کسی بندے کے سہن و دماغ میں اعتقادی بدعت ہے اگر ہوگی تو بلا شبہ ظاہری طور پہ چاہے وہ اہل سننا اور اہم الحدیث یا صلافیت کی کر کا دعویٰ کرتا ہو وہ اسی طرح سے مذمت کا حقدار ہوگا جس طریقے سے سلح نے سارے اہل بدت کی مذمت کی ایک بات اور کہہ دوں کہ علماء نے لکھا ہے ابن قیم نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اسی اسی دور میں احمد کے اور ابن ایک اللہ وغیرہ کے دور میں لوگ جو تھے وہ دو خریض میں تھے ایک اہل سننا وجہ جو کہ اس بات صفات کو صحیح ثابت مانتے تھے دوسرے اہل والبدع جو سارے فرقے اس میں شمار تھے جو صفات کے بعد میں منحرف تھے چاہے وہ کشبی والے ہوں یا تعطیل والے انکار والے ہوں تیسرا فرقہ ابن کلاب کی وجہ سے وجود میں آیا جو ایک طرف صفاتی بھی ہیں اور ایک طرف جہمی بھی اسی لیے میں تعمیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتح میں اور اپنی کتابوں میں مختلف کتابوں میں بیان تلبی سلجہ آپ دیکھیں کتاب کا نام ہے ابن کی بیان و تلبیس یعنی جہمیت کی تلویز کا بیان جو الٹ پلٹ انہوں نے کر کے مفاہیم کو پلٹ دیا ایک دوسرے میں اکسا دیا جو انہوں نے دھوکا دیا یہ کتاب کس کرد میں لکھی ہے کوئی بتایا Allah, Allah. بیان و تلبص جہمیا یہ کتاب میں تعمیہ کی ہے میرے تعمیہ رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی تھی اشاعرہ کے بڑے مشہور امام کے رد میں کون ہے وہ کوئی تیر بڑے بڑے اماموں کا نام بتائیے کے ان کے بعد اور ان کے بعد جی نہیں امام ابن القمیا نے یہ کتاب لکھ اصل میں امام فخر الدین راضی ابن خطیب رئی جو مفسر قرآن جو ہیں مفسر قرآن فخر الدین راضی امام راضی ان کو ابن الخطیب ابن خطیب الرئی کہتے ہیں ان کے والد خطیب کے رئی کے رئی جو ادھر کے علاقوں میں بخارا اور سما کے علاقوں میں جدہ کی فخر الدین راضی نے کتاب لکھی کتاب اس کتاب کا نام تقدیس سے نام نکل گیا اس کا تاسیس ال تقدیس تحصیث تقدیس تصیص مانے بنیاد ڈالنا تقدیس مانے اللہ تعالیٰ کو کی تنظیش کرنا عیوب سے پاک کرنا یعنی اللہ تعالی کو عیوب سے اور نقائش سے منظہ کرنے کی تاخیس تشیس التقدیس کتاب لکھی تھی امام فقردن رازی نے اس کتاب کے رد میں جب میں نے جواب لکھا تو لکھا بیان تلبیس الجہمیہ اس کا دوسرا نام ہے نقص اس کتاب کا دوسرا نام ہے نقض نقض یعنی سے یعنی رد کرنا توڑنا نقص یعنی تقدیس جو کتاب تھی اس کا توڑس و تقدیس کا توڑ اور دوسرے لفظوں میں اس کا نام رکھا گیا بیان تلبیس الجہمیہ کہ جہمیہ کی تلبیس کا بیان ہے تو آپ دیکھیں کہ انہی اشاعرہ کو ابن تیمیہ جہمیہ قرار دے رہے ہیں اس کتاب کے جو مفاہین اس کی روشنی میں تو ابن تیمیہ اشاعرہ کو کبھی کبھی جہمیہ قرار دیتے ہیں اور کبھی کبھی اسفاطیہ مثبت صفات صفاق میں شمار کرتے ہیں صفاتیہ بھی کہتے ہیں ان کو سفاتیا یہ متقلمی صفاتیا متقل صفاتیہ صفاتیہ وہ لوگ جو صفات ثابت کرتے ہیں اور متقل ہیں یہ لوگ جو کہ فلسفہ اور منطق کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو متقلمی صفاتیہ بھی کہتے ہیں اور ان کو جہمیا بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں جہم جہمیت اور اعتزال اور ساتھ میں اہل سلم کا بھی کچھ صفات کا اس ثابت کرنا وہ مجھ سے شامل ہے لہذا ان کی وجہ سے ایک نیا فرقہ وجود میں اور اس فرقے میں اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا کیونکہ نہ تو یہ بالکل جامعہ اور معتزلہ کی طرح علیحدہ فرقہ تھے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے عام پبلک عام مسلمان اور نہ ہی یہ پورے طور پہلے سننا میں تھے کہ ان کو ان پر مکمل طور پہ ان کو ہاتھ پر رہے تھے ان کے ماننے والے پتہ لگا کہ انہوں نے اسی لیے اشاع کو کیا کہا جاتا ہے اشاعرہ کو کہا جاتا مہانیس المتا سے نہ تو یہ متدلا ہے نہ ہی یہ اہل سنت محاوی سے یہ بات ہے میں نے آپ کے سامنے اس لیے یہ بیان کیا مقدمہ کہ آپ لوگوں کو اس زمانے کے حالات کا پتا چلے جس زمانے میں ہم بر تھے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور ہم ٹائم کیا وہ شخص ختم ہو ٹھیک ہے رمال وغیرہ کی اختار ان کے پاس اللہ شیخ کو کہ آپ نے فرقوں کی ایک جو مختصر تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے گرچہ یہ درس جو ہے کے بعد کا بڑا بھاری رہا لوگوں کے لیے اس لیے کہ فرقوں کی تاریخ اور یہ الفاظ اور یہ یہ نام وغیرہ جو ہے جیسے ہو سکتا ہے سے ہو